تعلیٰ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل حدیث میں واضح ہیں چنانچہ نبی پاک علی السّلام کا فرمانۂ عادیشان ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے مدنی جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلے کا ایک پرٹیکولر موضوع ہوتا ہے جس پر نگرانے شورا سے ہم سیر حاصل مدنی پھول جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دلچسپی کے لیے ہم نے سلسلے کے کچھ دیگر سیگمنٹس بھی رکھے ہیں جیسے کہ مدنی کسوٹی نگرانی شورا کے ساتھ ہم کرتے ہیں اور ایک لفظ بھی نگرانی شورا کو مکمل کرنا ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے بھی کبھی کبھار مدنی پھول بھی بیان کر دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی کالز اور آپ کے میسجز کو سلسلے کا حصہ بنایا جاتا ہے اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بھلائی کے نام پر یہ بڑا ایک وسیع موضوع ہے اور اس پر انشاءاللہ شاء اللہ نگران سے ہم نے مدنی پھول لینے ہیں آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کا ہم انتظار رہے گا آپ کی کالز اور آپ کے میسج کو ہم کا حصہ ضرور بنائیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے اور نیکی کی دعوت کے جو مدنی پھول بیان ہوں گے ان پر ہم سب نے مل کر عمل بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ اخلاق و کردار کی بہتری اور نکھار کا سامان بھی ہوتا رہے گا موضوع کی کن ڈائمینشن پر آج ہم نگانے شرا سے بات کر رہے ہیں بتا رہے ہیں ہمارے مہروز بھائی جی سلمان جیسے آپ نے موضوع بتایا کہ آج موضوع ہے بھلائی کے نام پر تو ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہا ہوں کہ کیا ہوگا آج بھلائی کے نام پر خیر کے نام پر نیکی کے نام پر کیا کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ للہ اردو ہم سلسلہ لبیک یعنی میں حاضر ہوں ہی کرنا چاہ رہے جا رہے ہیں اور اس کا موضوع جیسے کہ ہمارے سلمان بھائی نے بتایا کہ بھلائی کے نام پر تو یہ موضوع یوں رکھا میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے گرد ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں میں ہمارے محلوں میں ہماری مارکیٹوں میں بہت سارے افراد بہت سارے کام اس نام پر یا اس عنوان کے تحت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں ہم تو بھلائی کا کام کر رہے ہیں اور ہم تو خیر کا کام کر رہے ہیں لیکن اب وہ خیر کا کام ہے یا نہیں ہے وہ بھلائی کا کام ہے یا نہیں ہے اور وہ نیکی ہے بھی یا نہیں ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا اور کیسے کرے گا یقیناً دین اسلام کی تعلیمات ہی اس کا فیصلہ کریں گی قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں جو احکام ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے لیکن ہم بعض اوقات غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ سامنے والا جس چیز کو خیر سمجھ رہا ہے جس چیز کو بھلائی سمجھ رہا ہے یا جس چیز کو نیکی سمجھ رہا ہے اس میں خیر کا پہلو وہ نہیں پایا جاتا اس انداز کا نہیں پایا جاتا ہے جس انداز پہ وہ گمان کر رہا ہوتا ہے سلمان بھائی میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مہروز بھائی آپ, آپ کسی بات میں چیز کنکلوڈ ہو جائے گی جی. اس کی مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے جی. جیسا کہ ایک سراب ہوتا ہے شراب جی. لفظ آپ نے سنا ہوگا جی جی. کہ جب آپ کسی صحرا میں سفر کر رہے ہیں کسی ڈیزرٹ میں سفر کر رہے ہیں یا کسی ایسے روڈ پر سفر کر رہے ہیں جو بہت لمبا ہے اور سورج جو ہے اس کی تمازت ہے سورج جو ہے وہ اپنی تپش اور اپنی آگ جو ہے وہ برسا رہا ہے تو ایسے ڈیزرٹ کے اندر صحرا کے اندر یا روڈ کے اندر آپ کو آگے محسوس ہوگا جیسا کہ پانی ہے ڈیزٹ میں بالخصوص یہ محسوس ہوتا ہے صحرا میں بالخصوص یہ محسوس ہوتا ہے یوں لگتا ہے جیسے کچھ فاصلے پر ہمارے آگے جو ہے یہ پانی ہے لیکن جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا اسے سراب کہا جاتا ہے تو بندہ کچھ اور خیال کر رہا ہوتا ہے ڈیو ٹو سم ریزن کچھ حالات کی وجہ سے یا واقعات کی وجہ سے اس نے اپنے ذہن کی اندر ایک خاکہ بنایا ہوتا ہے ایک تصور بنایا ہوتا ہے ایک سوچ بنائی ہوتی ہے اور جسے کہیں خود ساختہ ایک جذبہ بھی بنایا ہوتا ہے لیکن اگر اس کو اسلام و دین کے قوانین پر پرکھا جائے اور اس کی شرعی اعتبار سے اگر اسکیننگ کی جائے تو میرے بھائی سمجھ میں آتا ہے کہ جو کام سراب کر رہا ہے وہی کام یہاں پر بھی ہو رہا ہے سراب سے بھی بندہ جو ہے وہ پانی کے دھوکے میں شکار ہو رہا ہے اور جو بندہ کام کر رہا ہے جس کو ایک سمجھ کے کر رہا ہے عمومی طور پر اگر دیکھا جائے یا اصولی طور پر بلکہ اصولی طور پر اس کو دیکھا جائے اور اسلام و دین کے معیار پر اس کو پرکھا جائے تو بات واضح ہو جائے گی کتنا دور ہے کتنا پانی بالکل ایسا ہی اور آپ نے جو سراب کی مثال دی یہاں پہ میں روڈز کی بھی مثال دوں گا کہ جو ہمارے روڈ ہوتے ہیں یعنی ہمارے بابل مدینہ کراچی میں تو آپ کو سہرا نہیں ملے گا ظاہر سی بات ہے تو یہاں پہ روڈ ہیں لیکن روڈ پر بھی بعض اوقات ایسا عکس دھوپ کا چمکتا ہے کہ وہ پانی ہی گمان میں آ رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ مزید دور جا چکا ہوتا ہے اور ایسی بات ہے اس کی حقیقت کچھ ہوتی نہیں ہے تو بس وہ ایسے ہی محسوس ہوتا رہتا ہے آپ نے بڑی پیاری مثال دی سلمان بھائی اس طریقے سے جو پہلی بات میں ڈسکس کرنا چاہوں گا پہلا عنوان جو پہلی ڈائیمنشن اس حوالے سے میں ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ بد اخلاقی کے ساتھ نہیں کیا کرنا یعنی ایک شخص کسی خاص سینیروں میں نیکی کر رہا ہے مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے زکات دیتا ہے تو اب یہ یقینا نیکی ہے اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بد اخلاق بھی ہے اب جب وہ بد اخلاق ہے تو وہ اپنی بد اخلاقی کو تو اگنور کر دیتا ہے اور اپنی نیکیوں کو یاد رکھتا ہے اور گمان یہ کرتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں میں اچھا آدمی ہوں اب یہ نماز پڑھنے کے اعتبار سے یقیناً اچھا ہی ہے اس سے تو انکار نہیں یہ خیر کا کام ہے لیکن اس کی جو دوسری ڈائمنشن ہے یا دوسری جہت جو یہ فراموش کر رہا ہے کہ اچھا انسان کہتے کسے ہیں نیک انسان کہتے کیسے ہیں تو دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق زبان اور کردار کا اخلاق جو ہے وہ اس کے اندر ہوگا تو یہ نیک کہلانے کا دیگر شرائط کے ساتھ نیک کہلانے کا مستحق ہوگا اور اگر یہ جی جی جی اگر یہ نیکیاں تو کر رہا ہے اس انداز کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بد زبان بھی ہے ہاتھ چھوڑ بھی ہے ماض اللہ گالیاں بھی دے دیتا ہے تو پھر یہ خوش فہمی کا بلکہ کہنا چاہیے غلط فہمی کا شکار ہے کہ میں نیک آدمی ہوں میں اچھا آدمی ہوں تو یہ کیا ہے کہ یہ اپنے تو اپنے طور پر تو یہی سمجھ رہے میں خیر کا کام کر رہا ہوں بڑائی کا کام کر رہا ہوں لیکن بات جو آپ نے کہی اس کو مہروز بھائی میں اس طرح سے دوں گا کہ بد اخلاقی ایک ایسی بدبو ہے جو پرفیوم لگانے کے باوجود بھی لوگوں کو محسوس ہوگی جو اجلے کپڑے پہننے کے باوجود بھی آپ میں سے وہ جو ہے بد اخلاقی کی بدبو نہ اس کو پرفیوم چھپا سکتا ہے نہ اس کو عطر چھپا سکتا ہے نہ ہی آپ کے خوبصورت کپڑے اجلے کپڑے اس کو چھپا سکتے ہیں تو بد اخلاقی کی جو ایک مثال ہے یہ بدبو کسی اچھا بو کسی بھی نہیں ہے کیونکہ بو خوشبو بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بد اخلاقی کی مثال ایک بدبو کسی ہے یہاں میں ایک حضیث پاک بھی جو ہے اس کا حوالہ بھی دینا چاہوں گا میں بھائی दी दी نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی حزیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں عرض کی یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک فرد کے بارے میں بات ہوئی کہ اس کی نمازیں بہت کسرت ہے روزے اس کی بہت کسرت ہے لیکن وہ بد اخلاق بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا یا آکا کریم علی صدلام نے جو اس پر کمنٹس جو جی ہے وہ ارشاد فرمائے جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ ناپسندیدہ ہے ٹھیک ہے لیکن ایک ایسے فرد کے بارے میں بتایا گیا کہ جس کے جس کی عبادات جس کے دیگر معاملات جو ہیں وہ اتنی ہائیسٹ پیک کے تو نہیں ہیں لیکن اس کے اخلاق کو کردار کو اگر دیکھا جائے اس کے اخلاق کو اگر دیکھا جائے تو اخلاق بڑے اچھے ہیں تو ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا ہے اور ایک اور روایت میں جو یہ مضمون موجود ہے کہ نبی کریم علیہ صلاحۃ وسلام نے صحابہ اکرام عالم رضوان سے استفسار فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ مفلس شخص کون ہے تو صحابہ اکرام علی الردوان نے جواب اشاط فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دراہیم نہیں ہے جس کے پاس معلومتہ نہیں ہے وہ مفلس ہے فرمایا نہیں بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ نماز روزے تو ہوں گے زکوٰۃ تو اس نے ادا کی ہوگی لیکن لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کی ہوگی کسی کو گالی دی ہوگی کسی پہ تہمت لگائی ہوگی کسی کے ساتھ سلوکی کی ہوگی تو وہ شخص جو اب آئے گا تو اس کی نیکیاں اور گناہوں کا جو معاملہ ہوگا اس کے حوالے سے اب میں مضمون پہ آ رہا ہوں شریف کے وہ مفلس ہوگا تو وہی بات کہ اپنے آپ کو تو ہم نیک سمجھ رہے ہیں اور جو آپ نے ڈائمینشن اٹھائیے کہ ایک مستحب بات پہ جو عمل کر رہا ہے لیکن بد اخلاق ہے تو وہ اچھا نہیں ہے اس اعتبار سے اچھا نہیں ہے فضیل بن ایاز رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک گناہگار شخص ہو یعنی کسی حوالے سے وہ گناہ ہے کچھ گناہ کرتا ہے وہ لیکن اس کے ساتھ ہے خوش اخلاق تو مجھے اس کا ساتھ روا ہے میں اس کا ساتھ کو پسند کروں گا بجائے اس کے کہ کوئی ایسا نئے شخص ہو جو بد اخلاق ہو کیونکہ اخلاق جو ہیں یہ خیر کو لاتے ہیں اور بد اخلاقی جو ہے یہ برائی اور ناگواری کو لے کر آتی ہے بساوقات مہروز بھائی سلمان بھائی نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بد اخلاقی ایسا وصف ہے یا ایسا وہ جس کو آپ یہ فیل ہے کہ کسی خوشبو سے کسی پرفیوم سے وہ چھپ نہیں سکتا جی اسی طریقے سے اس نے اخلاق وہ وصف ہے جو اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو انسان کی ساری برائیوں پر ایبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے یعنی اس نے اخلاق ایسا وصف ہے کہ انسان جو کہ نا اگر دیگر برائیوں ملوث بھی ہے تو اس نے اخلاق ایسا وصف ہے کہ وہ اس کی ان ایبوں پر جو ہے وہ پردہ ڈال دیتا ہے لیکن بد اخلاقی ایسا فیل ہے کہ بظائے نیک ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ ایسے شخص کو نام پسند کرتے ہیں جو بد اخلاقی کے جو ہے وہ اس برے فیل کے اندر ملوث ہوتا ہے تو حقیقت نے بد اخلاقی جو ہے وہ کہنا یہ بہت برا بس نبی پاک قریب کی حدیث پاک کہ سب سے تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کے اخلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھے ہیں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے اور میزان عمل پر جو سب کو مدنی چینل کے ناظرین اگلی جو بات میں کرنا چاہوں گا سلمان بھائی آپ بھی تو اگلی چیز جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو شاید بچپن میں کئی افراد کو اس کا تجربہ گزرا ہو اور وہ یہ ہے کہ مساجد میں بعض افراد ہوتے ہیں مساجد میں پرانے نمازی بھی ہوتے ہیں اس میں کچھ کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ مساجد کے انتظام و انسرام میں بڑی دخل اندازی کرتے ہیں اور بڑا چاہتے ہیں کہ جی ہر چیز جو ہے بالکل طریقہ کار سے چلے ادھر جو میں چیز ان سے ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ دو ہیں ایک یہ کہ مساجد میں چھوٹی عمر کے بچے جن کا لانا جائز ہے وہ ہوں لیکن بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں بعض اوقات وہ کچھ ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جو مسجد کے شاعن شان نہیں ہوتا اور اخلاقیات کا تہذیب کا اور ان کی کا کہنا چاہیے تربیت کا انداز جو ہے وہ بہرا لیے ہونا چاہیے کہ ان سے اس غلطی کے بارے میں پوچھ گچھ ہو اور انہیں سمجھایا جائے کہ نہیں بھائی مسجد میں ایسا نہیں کرتے کہ انداز ہونا چاہیے لیکن اب ان کا جو انداز ہوتا ہے سمجھانے کا جی کہ بازو سے پکڑا کیا کر رہا ہوں یہ مسجد ہے مسجد میں ایسے کرتے ہیں تو اب وہ تو اپنے یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں کہ جی مسجد کا ادب جو ہے وہ ہم کروا رہے ہیں ان بچوں سے تو یہ انداز جو ہے یہ وہی ہے کہ بھلائی کے نام پر تو آپ کر رہے ہیں لیکن شریعت کو یہ مطلوب نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے متلوب بھی نہیں ہے محمود بھی نہیں ہے نہیں تو اس سے بچنا چاہیے انہیں سمجھانا ہے روکنا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فری ہینڈ دے دیا جائے کہ جی مسجد میں آ کے بچے جو کچھ کرے نہیں ایسا تو نہیں ہے انہیں سمجھایا بھی جائے گا ان کی تربیت بھی کی جائے گی لیکن تدریس کے تدریس کہہ رہا ہوں میں تربیت کے کچھ انداز ہوتے ہیں کچھ سلیقے ہوتے ہیں ان کو بروے کار لایا جائے اور ان کو استعمال کیا جائے تو ان اللہ وہ سمجھیں گے بھی اور جو کام بھلائی کے نام پہ کر رہے اللہ نے چاہا تو اس کے ذریعے بھلائی حاصل بھی ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی حاصل ہوگی بھلائی کے نام پر بھی ہوگا اور کے کام پر بھی ہوگا بالکل ہو خالی گا نام, گا۔ ہی نام ہی نہیں بالکل ہوگا گا گا گا محروض یہاں ایک اور بات بڑی آہ، پوائنٹ, آہ، پوائنٹ, آہ، پوائنٹ ہے یاد بھائی کا بھی تجربہ ہے مسجد کے ساتھ ایک وابستگی ہے تعلق ہے عمومی طور پہ بچوں کا اتنا شور نہیں ہوتا جتنا شور جو ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بچوں کو خاموش کروا رہے ہوتے ہیں خاموش کرانے والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ شور کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ہاں جیسنت نے ایک دفعہ بات بھی کی نا کہ وہ سب سے زیادہ شور جاؤ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ آپ پچاس بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اگر دس بندے بولے بھی خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ تو وہ تو خاموشی ایسے ہی ہو جائے گی اسی طریقے سے سلمان مسجد کے حوالے سے دوسری بات جو ہے جی وہ یہ ہے کہ دیکھیں مسجد میں جانا مسجد میں دل لگانا وہاں پہ بیٹھنا وہاں پہ اٹھنا وہاں پہ نوافل پڑھنا وہاں پہ تلاوت قرآن کرنا ذکر و ازکار کرنا اور جو بھی مساجد سے متعلق کام ہمیں دین اسلام نے بتائے وہ کرنا یقیناً محمود ہیں بہت پیارے ہیں بہت ہی اچھے ہیں اور ان پہ انشاءاللہ دنیا آخرت میں اس پہ اجر و ثباب بھی ملے گا لیکن آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب دنیا کی باتیں کر رہے ہیں بلکہ میں یہاں تو یہ عرض کروں گا دنیا کی باتیں کیا کہوں دنیا کی گپے لڑا رہے ہیں اور پورے پوری دنیا کی جو ٹینشن ہے وہ آپ لے کر مسجد میں ڈسکس کر رہے ہیں اس نے یہ کر دیا اس نے یوں کر دیا اس کو یوں جواب دینا چاہیے تھا اس پہ یہ کمنٹس آنے چاہیے تھا اس پہ یوں ہونا چاہیے تھا ان باتوں کا دین اسلام سے اللہ سے رسول سے آخرت سے نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسی باتیں کرنے والا باوجود کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ ثواب کا حقدار نہیں ہوتا بلکہ سدر الشریہ نے بہار شریعت میں تو یہ لکھا کہ جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرے تو اس کے نیک آمال ایسے برباد ہو جاتے ہیں گویا کے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے سدر شریعہ نے اس بات کو بہار شریعت میں لکھا اور نبی کریم علیہ السلاط والسلام کا فرمان ہے اس حوالے سے کہ جو شخص مسجد کو اپنا ٹھکانا بنا لے اب جو مسجد میں بیٹھے اور مسجد میں کرنے کے کام کرے تو اس کو کیا ملے گا جو کرنے کے کام نہیں کر رہا اس کے تو آماز گویا کہ برباد ہو رہے ہیں جل رہے ہیں لیکن جو شخص مسجد میں بیٹھے اور مسجد کے جو تقاضے وہ پورے کرے اس کے بارے میں پیارے آقا علیہ صلاحت اسلام نشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص مسجد کو اپنا ٹھکانا بنا لے اللہ رب العزت اس کے لیے رحمت رحمت اور راحت اور پولیس راج سے گزار کر اپنی رضا اور جنت تک لے جانے کا کفیل ہے یہ اس کے لیے جو جنت میں بیٹھے اور جنت کے جو مسجد میں بیٹھے مسجد میں بیٹھے اور مسجد کے جو تقاضے وہ پورے کرے لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھلائی کے نام پر مسجد میں بیٹھنے کے نام پر میں دنیا کی باتیں کر سکتا ہوں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی بھلے جو بھی معاملہ ہو بات مہروج بھائی جی میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو بھلائی کے نام پر کام کیے جا رہے ہوتے ہیں اور عظر دین اور اسلام کے دعات اصولوں کے مطابق وہ بھلائی شمار نہیں ہوتی وہ نیکی شمار نہیں ہوتی بلکہ اسلام کے اصول اسلام کے اصول اور اس کی ریگولیشنز کی یعنی رولز اینڈ ریگولیشن کی وائلشن ہو رہی ہوتی ہے خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی اللہ نے چاہا تو ہم نگرانی شدہ کے سامنے کچھ ایسی جو ہے وہ جہاد بھی رکھیں گے اس پر ہم ان سے یہ مجری پھول لیں گے کہ دیکھیں ایک تو یہ نیکی ہے نہیں پہلی بات ٹھیک پہلی بات کچھ ہمارے معاملات مہروز بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں مجل چینل کے ناظرین کہ جو اول تو نیکی ہوتے ہی نہیں ایک تو یہ نیکی نہ ہونا دوسرا یہ ہے کہ کام ہی گنا کا ہے لیکن ہم اس کو لیکی سمجھ کے کر رہے ہیں تو اور زیادہ خطرناک بالکل بالکل اس پر بھی نگران شروع سے بات کریں گے کہ کچھ اس سوال سے بھی ہمارے ذہنمائی فرمائیں میں جو چیز نوٹ کرتا ہوں میں بھائی کہ اس سارے جو معاملے کی جو بندہ دھوکے کا شکار ہوتا ہے اس کی اگر آپ مین وجہ نکالیں یا اس کی روٹ کاز نکالیں تو وہ یہی سامنے آئے گی کہ علم کی کمی ہے دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے کی کمی ہے کام تو بندہ کر رہا ہے لیکن وہ غلط ہی کر رہا ہے ایک شخص ایسا کہ جو خوشبو کے کام سے خوشبو کے معاملات سے یا خوشبو کے کاروبار سے یا خوشبوؤں کا جو آپس میں کمبینیشن ہوتا ہے اس کے بارے میں معاملات نہیں رکھتا اور وہ خوشبویں ملانا شروع کر دے تو وہ خوشبو بننے کے بجائے بدبو بھی بن جاتی ہے بالکل ایسی باتیں بلکل بھی, بلکل بھی جو ہے ہمیں جانے بن جاتی ہے جاتی تو یہ بات واضح ہو گئی ایک کہ اگر بندے کو جب تک کسی شے کا صحیح مضمون صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک جو ہے وہ دھوکے کا شکار ہوتا ہی چلا جائے گا وہ کر کچھ رہا ہوگا لیکن ہو کچھ اور رہا ہوگا آپ جیسے فرما رہے ہیں نا تو اب یہاں پہ مجھے وہ افراد ذہن میں آ رہے ہیں تصور میں آ رہے ہیں معاشرے کے جی. کہ جو ہر بات میں دخل اندازی کرنا اپنا حق بھی سمجھتے ہیں اور اپنا منصب بھی سمجھتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ ان ساری چیزوں کی اگر ہم بنیاد نکالیں تو وہ علم سے دوری ہے تو اب وہ ان کی علم کی دوری ہوتی ہے اور اتنی دوری ہوتی ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم علم سے دور ہیں اپنی بات کو علم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی ہی بات کو وہ جو ہے اتھینٹک سمجھ رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو اس طرح باور کرواتے ہیں کہ جو میں جو کہہ رہا ہوں نا وہی درست ہے اور اگر وہ نہ مانے تو اسے برا بھی لگتا محسن ہے محسن بھائی, بھائی ایسے افراد جو وہ ہوتا ہے نا یعنی کانفیڈینس لیول جو ہوتا ہے شاید اپنے خاصے اہل ان سے زیادہ ہوتا ہے کہ جس کو واقعات بھی علم ہے نا وہ بھی بعض اوقات جو ہے نا کانپنے لگتا ہے ان کو اتنا اعتماد ہوتا ہے اتنے اعتماد سے بولتے ہیں کہ سچ بولنے والا بیچارہ پریشان ہو جائے یار کیا ہو رہا آپ دیکھیں بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے بیماری ہی ہے یہ کیا ہے کہ جو آپ نے بات کی اسی سے ریلیٹڈ بھی ہے ہمارے موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہے وہ کیا کوئی بھی بات کریں گے کوئی بھی بات کریں گے کہیں گے اللہ ازا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا اب آپ ان سے حوالہ مانگ لیں کہ بھائی قرآن کی کس آیت میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کون سی حدیث سے پودسی آپ نے پڑھی ہے کوئی کتاب کا ریفرنس دے دیجئے کوئی حدیث جو بیان کر رہے ہیں کسی کتاب کا ریفرنس دے دیجئے تو وہ نہیں ہوگا ان کے پاس ایک تو حالانکہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ سے متعلق تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا اس پہ ایک چٹکلا یاد آیا مجھے ایک صاحب نے مجھے ایک دو دن قبل ہی بتایا کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ اسلامی پوسٹ کیا کرتے تھے نا فیس بک پہ ادھر چیزوں پہ ان سے بات کی آپ یہ جو گفتگو لکھ کر دیتے ہیں اس کا حوالہ کیا ہے آپ کون سی کتاب میں پڑھا ہے کیا ہے تو سب نہیں میں نے بہت بڑے جو ہے بہت معتبر علماء سے سنا ہے انہی کی باتیں میں بیان کرتا ہوں ایک دفعہ اسے زور دے کر پوچھا کہ بڑا بتاؤ تو صحیح آپ یہ کہاں سے بیان کرتے ہو بولے یار مسئلہ یہ ہے کہ میرے دوستوں میں ابھی ایک ایسا جو ہے میرا دوست بنا ہے کہ جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اسے بہت معلومات ہے تو میں اس کی باتیں جو نا آگے پہنچاتا ہوں تو آپ ذرا آپ تصور کریں گے نیا مسلمان ہوا ہے اور اسے بہت زیادہ معلومات ہے اور اس کی باتیں بہت زیادہ اتھینٹک میں اس کی باتوں کو آگے بطور دین کے بیان کر رہا ہوں اور پرانے مسلمان کو نہیں معلوم پرانے مسلمان کو نہیں معلوم یہ تو علم کا حال ہے اس میں ایک پہلو اور بھی ہے میں روز بھائی سلمان بھائی کہ اسلح کا ایک تو غیر مناسب انداز دوسرا جارحانہ انداز اچھا ایک چیز اور کے نام پر ہی اور بھلائی کے نام پر اور بھلائی کر رہے ہیں اچھا سلم تمہاری مصیبت تمہیں بتا رہے ہیں ایک تو تمہاری خرابی تمہیں بتا رہے ہیں بالکل ایک تو آپ کسی سے بات کرتے ہیں ہاں تو احسان کر رہے ہیں تمہارے بھائی دیکھو ہم تو تمہاری بھلائی چاہ رہے ہیں اور سلمان بھائی ایک بات کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں اس کی بھی کیٹیگری ہے نا کہ اسلحہ کر رہے ہیں تو پھر کب واجب ہے کب مستحب ہے اچھا ایک شخص کے بارے میں, میں معلوم ہے کہ یہ ہماری بات نہیں مانے گا تو اب ایسے شخص کو کیا کرتے ہیں درمی کے طور پر یعنی جارحانہ انداز بھی ہوتا ہے اور پتہ ہی یہ شخص نہیں مانے گا اس کو اصلاح کرتے ہیں تو یہ چڑتا ہے تو اس کو باقاعدہ چڑھانے کے لیے اس کی اصلاح کریں گے سب کے سامنے تو یہ بھی ایک وہ بڑا اچھا اس کو بھی وہی بات اپنے انداز میں کیا لے رہا ہوں کہ ہم اچھا کام کریں ہم تو دیکھو بھائی بھلائی چاہ رہے ہیں توڑتا ہے وہ نہیں مانتا نہیں مانتا ٹھیک ہے ہم تو حق بات کہنے میں دریاج نہیں کرتے ہم تو سب کے سامنے حق بات کہہ دیتے ہیں ایک بات ہے یاد بھائی کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ نام تو بھلائی کا استعمال کر رہے ہیں لیکن حقیقت وہ بھلائی نہیں, نہیں کر, کر رہے نہیں ہوتے کر ہوتے دا, حقیقت بات آپ وہی کر رہے ہیں آپ جو بندے میں پائے جانے والا ایب ہے وہی بیان کر رہے ہیں اس انداز میں آپ غلط نہیں جا رہے لیکن نیت اگر اس معاملے پہ دیکھی جائے تو وہ بات کا تھوڑی تفریح لیتے ہیں تفریح تھوڑا اس کو تپاتے ہیں اچھا وہ آگے سے کوئی اور بات کرے گا یہ اس کو اور, اور جو اور دور ہے دور وہ دور دور تپائیں دور گے یہ جو معاملہ ہے نا جی یہ بہت خطرناک ہے اس پر بھی کچھ بات ضرور ہونی چاہیے کہ ایک تو آپ ایک بندہ جو دھیرے ڈام کے کسی اصول کی وائلیشن کر رہا ہے آپ اس کی وائلیشن پر ایسا انداز اپنا رہے ہیں کہ اس کو تپا رہے ہیں یا آپ اس کی تفریح دے رہے ہیں کر رہے ہیں اس کا نقصان جو خطرناک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی بات پر اپنی غلط بات پر جو دین اسلام کی اصول کی وائلشن کر رہا ہے اس پر وہ کوئی ایسی بات کہہ دے کہ وہ دین اسلام کی ہادی پار کر جائے ہدی پھلانگ جائے یہ بڑی خطرناک بات ہے بڑی برائی میں داخل ہو جائے علامہ ابن عجیبہ سکندر نے اکاض الحمم کی جو ہے اکاض الحمم کے اندر جہاں وہ ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں حضرت علی المتق کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ کسی بندے کے ساتھ ایسی بات نہ کی جائے کہ اس بات کے جواب میں وہ اسلام کی حد سے پلاگ جائے یہ تو, جائے تو, جائے جائے تو جائے جائے بڑی خطرناک بات ہے ایک بات یہ بھی ہے سلمان بھائی کہ اسلام کی حدی پھلانگ جائے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جارحانہ انداز سے غلط رویے سے بسا اوقات وہ اپنی اس بات سے اسلام کے بجائے اسی بات پر اڑا رہتا جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ تو کچھ بھی کر لو میرے کو تو اس بات سے ہٹنا ہی نہیں یعنی کہ ایسا انداز اختیار کرنا کہ ہمارا وہ مسلمان بھائی جو ہے وہ بچائے اس کے کہ ہم تو چلے تھے اس کو اس کام سے بچانے کے لیے لیکن ہمارا انداز ایسا تھا کہ وہ اس بات پر مجبور کر کے اب وہ اپنی اسی غلطی پر اڑا رہتا اب وہ اپنی تیار نہیں ہوتا کیونکہ انداز جب ایسا اختیار کیا گیا نا تو اس میں پہلو موجود ہیں دوسرا پہلو بھی ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی اگر بر انگیختہ ہوتا رہے گا نا تو لوگ اس کی تفریح بناتے رہے بناتے چاہیے یار باقی پوری بندہ بتا رہا ہے غلطی بتا رہا ہے اگرچہ غلط انداز میں بتا رہا ہے انداز غلط ہے بالکل ایگری یہ انداز غلط ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن غلطی بتا رہا ہے نا ہے غلطی ہے بندہ کمٹ کرے ہاں جی غلطی میری ہے تو اس غلطی کو دور کر لیں, اچھا دو دو لیں بالکل دونوں دونوں طرح سے بات ہوگی بلکل تو بلکل ہو سمجھانے والوں کو چاہیے کہ وہ نرم خو ہو محبت سے سمجھائے پیار سے سمجھائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کا پکڑا اور حضور نے فرمایا و میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ جی, اللہ دیکھے ہی ہی جی اللہ اللہ دیکھے یہ دیکھیں یہ ہے انداز مصطفیٰ حضور کا حالی ہاتھ پکڑ لینا کیا یہ کم مراج ہے جی اور پھر حضور فرمایا واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور پھر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد یہ کہا کرو ارب بھی یہ بعض روایت میں یہ بھی نا اگر کسی اہم کام کو آقا علیہ صلی اللہ وسلام کرام کو بیان کرنا چاہتے کسی کو بتانا چاہتے تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں وقت تم سے ایک بات کہوں گا سات دن بعد ایک روایت اس طرح کی ہے کہ تم سات دن بعد مجھ سے ملنا تمہیں سات دن بعد ایک نصیحت کروں گا اب وہ سات دن نصیحت کا انتظار ہے کیونکہ ان کی توجہ ساری نبی پاک علیہ سلام کی طرف آ گئی اب جب وہ آئے ہیں تو نبی پاک علیہ اللہ نے ان کو وصیت فرمائی ہے اور ان کو جو ہے کلیمات ارشاد فرمائے تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ سامنے والے کو اس بات کی طرف راغب کیا جائے پہلے اگر آپ واقع اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اچھا کے موضوع پر بھلائی کی گفتگو ہم کر رہے ہیں کہ بھلائی جسے ہم کہتے ہیں اور بھلائی کی بات کر موضوع رہے ہیں فرما دیں موضوع بھلائی نہیں ہے موضوع ہے بھلائی, کے نام, پر. بھلائی کے نام پر بھلائی کے نام پر جو چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو بھلائی کے زمرے میں نہیں آتی آج ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے لہذا جناب پازیٹو میں نگیٹو چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہوگا جی بالکل اس میں ایک اور چیز بھی ہے سلمان بھائی کہ جیسے ہمارے ہاں خوشی کے مواقع پر جی خوشی کے مواقع پر ہمارے ہاں ممنوعات شریعہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہوتا ہے وہ کام کے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علی وسلم کے بتاوے طریقے کے برخلاف ہوتے ہیں ان کو سر انجام دیا جا رہا ہوتا ہے اور کہا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ خوشی کا موقع ہے جی خوشی کے موقع پر تو سب جو ہے جائز ہوتا ہے سب اچھا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک آج ہم نگرانی شرح سے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ شاء مدنی پھول لیں گے کہ یہ جو موقع ہوتا ہے خوشی کا موقع کہ جس پر جو ہے وہ عوام ایک اپنے ایک مستی میں ہوتے ہیں ایک اپنے موج میں ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے اس میں سب جائز ہے اور وہ وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جو کام نہیں کرنے چاہیے اچھا سمجھ کر تو اس پر بھی ان تو اللہ بڑا خطرناک ہے سب جائز ہے اللہ محبوب فرمائے جائز وہی ہے الحرام محرم اللہ رسول ما حل اللہ رسول حلال آمد. وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے اور حرام وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا تو جو حرام ہے وہ حرام ہے اور جو حلال ہے وہ حلال ہے سب جائز ہے یہ تو جملہ بڑا خطرناک ہے اس پر تو شری رہنمائی لے لینی چاہیے کہ کہیں یہ ہم ضروریات دین کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے نگان شعرا ماشاءاللہ تشریف تشیف لا چکے ہیں مرحبا نگان شورہ وعلیکم علیکم, علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ان شاء اللہ, ورحمت اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ آج ہمارے پاکستان بھر سے آئے ہوئے مدرسہ المدینہ کے قاری صاحبان ہیں ان کے لیے بھی کچھ خوشی مدنی پھول عطا فرمائیں گے ان موضوع ہے ہمارا بھلائی کے نام پر جی وہ ہمارے ساتھ ہیں میری معلومات تو تھی کہ نیچے ہماری جو ہے مجھے نہیں تھا یہ میں نے سنا تھا تو اس لیے میں نے کہا بہرحال یہ ایک جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں بھلائی کے نام پر لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بھلائی کے کام نہیں ہوتے اس پر ہم نے آپ سے بات کرنی ہے پہلے سوال یہ اس کا جواب دے دیجیے کہ کام بھی نیکی ہو اور حقیقت میں بھی نیکی ہو یہ کیسے ہوگا ہم جو کر رہے ہیں جسے نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں وہ حقیقت میں بھی نیکی ہو یہ کیسے ہوگا الحمد للہ ربی جواب تو دوبارہ واضح ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں آیا وہ نیکی ہے جی یا نہیں ہے پہلا تو یہی سوال ہے جی تو اس کا تعین تو شریعت ہی کرے گی آیا وہ نیکی ہے یا نہیں ہے اور اگر وہ کام فی نفسی ہی یعنی اپنی ذات میں خود ایک نیک کام ہے تو آیا اسے اس طریقے سے کیا گیا یا نہیں کیا گیا کہ جس کا جس طرح کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا صحیح. جب یہ دو چیزیں مل جائیں نا کہ وہ کام جو ہم کر رہے ہیں جی. وہ فی نفسی ہی نیکی ہو نیک کام ہو کارے کورب جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو اور اس کام کے کرنے کا طریقہ بھی وہی ہو جو اللہ تعالی نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشاد فرمایا شریعت متحرہ جس معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے اس کے مطابق کریں گے تب وہ کام ثواب دلائے گا اور اجر کا باعث بنے گا تو یہ اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھ پایا ہوں ٹھیک ہے ضرور دیا آپ نے اللہ آپ کو خیر دے بات کی حضور کے کچھ کام لوگ نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں بھلائی کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر وہ اسلام و دین کے رولز کی وائلشن ہو رہی ہوتی ہے مثلا مثلا مثال کے طور پر میاں بیوی کی ناچاکی کو ختم کرا دینا یہ ایک بڑا محمود کام ہے اچھا کام ہے میاں بیوی میں اگر افطراک ہو گیا ہے جدائی ہو گئی ہے اب ایک بندہ اس میں جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے اور ان کی آپس میں سلو کروا دیتا ہے یہ سلو کے نام پر جو ہے وہ طلاق تین طلاقیں ہو گئی ہیں اب رجوع کی صورت کوئی نہیں ہے اب یہ بیٹھے ہیں چلو یار ان دونوں کو ملا دیتے ہیں دو گھر مل جائیں گے بچے بچ جائیں گے اب یہ بھلائی کے نام پر تین پوری ہو جائیں گے رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے جی ٹھیک اب یہ جو کر رہے ہوتے ہیں ملا رہے ہوتے ہیں بھلائی اور نکی سمجھ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم بھلائی کا کام کر رہے ہیں نکی کا کام کر رہے ہیں دیکھیے یہ بھی علم مانگتا ہے صلح جس کو آپ کہتے ہیں نا جی وہ صلح خیر جی سلخ خیر ہے یہ بھی ایک علم مانگتا ہے جی کہ اگر صلح کرنی ہے تو کس طرح کروانی ہے اور وہ کون سا سٹیج ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی آگے اسٹیپ نہیں ہوتا تو یہ سب علم کی باتیں ہیں پہلا سوال بھی جو آپ نے کیا جو میں نے اس کا جواب دیا اس کا تعلق بھی علم سے ہے دوسرا سوال جو آپ نے کیا اس کا جو جواب ہے اس کا تعلق علم سے ہے اور جس چیز کا انسان کو علم نہ ہونا اس چیز میں اس کو پڑھنا نہیں چاہیے میں اتنا سمجھتا ہوں تو نیکی نہ کریں دو میاں بیوی بی بی بچے رول جائیں گے ان کے آپس میں جو ہے وہ خاندان کا ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی تو ان میں نہ ملائیں ان دونوں کو دیکھیں کسی جگہ پر جانا منع نہیں ہوتا مگر راستے کا معلوم ہونا ضروری ہے ورنہ بندہ راستہ خود بھی کھوتا ہے اور پیسنجر کو بھی گھما دیتا ہے صحیح تو کم از کم ڈرائیور کو تو پتا ہونا چاہیے نا کہ روٹ کون سا لینا ہے پیسنجر تو ڈرائیور پر بھروسہ کر رہے نا سب تو جب ایک عام ڈرائیور کو بھی روٹ کا علم ہوتا ہے جی تو اتنے بڑے کام کرنے والے کو طریقہ کار کا علم نہیں ہوگا وہ خود بھی ڈوبے گا دوسروں کو بھی ڈوبے گا خود بھی حادثہ کرے گا خود بھی بیچارہ زخمی ہوگا یا انتقال کر جائے گا دوسروں کو بھی موت کے کارڈ اتار دے گا جی تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ نہ کرے یہ نہ کرے جو بھی کرنا اس کا طریقہ کار ہو گاڑی چلانی ہے تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے اصول ہوتے ہیں رول ہوتے ہیں اسلام و دین کے کاموں کے اصول ہیں رول ہیں دعا ہے کتنی اچھی عبادت ہے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کون سی دعا قبول ہوتی ہے کون سی دعا قبول نہیں ہوتی کب دعا قبول ہوتی ہے یہ ساری چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں نا دعا کرنی کیسے چاہیے دعا نہ کرنے کے حوالے سے کیا ہے تو یہ سارے علم ہے دعا سے ہوتا ہے کیا قرآن میں دعا کے بارے میں ارشادات نہیں کیا قرآن میں جو آب ارشاد فرمان ہے اس سے متعلق سارہ یا اشارتا کیا اس میں بتایا نہیں جاتا کہ حدیثہ میں بتایا نہیں جاتا تو پڑھیں گے نہیں تو پھر چلیں گے کیسے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی ایک یہ بات تھی کہ قرآن کریم فرقان حمید میں کہا گیا اللہ تک نہ رحمت اللہ کہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو نہ امید نہ ہو اب قرآن تو یہ کہتا ہے اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے ایسی امید لگاتے ہیں ایسی امید لگاتے ہیں کہ سب کچھ کر جاتے ہیں اور جب انہیں کہا جائے کہ یہ غلط ہے یہ اللہ رض کی فکڑ ہوگی اللہ روجل گرست فرمائے گا آخرت قبر و آخرت کا معاملہ جو خطرے میں آ جائے گا تو وہ کہتے جی اللہ تعالی رحیم ہے کریم ہے وہ تو امیدیں توڑنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا ہے وہ تو امید دلاتا ہے کہ میرے سے مایوس نہ ہو تو اب یہ بھی ایک چیز ہے سوچ ہے دیکھیے اللہ کا اعتدال ہونا چاہیے افراد و تفریح سے بچنا چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ رحیم ہے اللہ کریم ہے اس کا ارشاد ہے کہ اللہ تقنت رحمت اللہ کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو وہ فرما دو یا استجیب لکو مجھ سے میں دعا قبول کرتا ہوں اس کے ارشادات تو حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا کہ سبقت رحمتی علاغبی تو نے جب سے سنا دیا یارب آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یارب جی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام تر اشادات کی صورت میں ان کا عمل کیا ہے جن کو کہا گئے جن کے لیے کہا گیا لقت کانا لقوفی رسول اللہ اسفت الحسنہ اللہ تعالی کی رحمت کو اس کی معرفت کو اس کی پہچان کو نبی پاک سے بڑھ کر کس نے پہچانا ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں قرآن پاک تو نازل ہی ان کے قلب اطہر پر ہوا جنہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس کی وضاحت بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ملی اور ان سے لینے والے صحابہ کرام علیہ الدوان ہیں اگر ہم ان کی افعال اور اعمال کو دیکھتے ہیں تو ان کی سیرت مبارک میں کسرت سے رونا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کے خوف سے وہ روتے تھے اور اچھے کام کرتے تھے نبی پاک کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کے ہر نبی معصوم میں گناہوں سے پاک ہے اور آپ تو امام المبیا ہیں اور پھر آپ کے بارے میں قرآن تو یوں کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے, کے, کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے گنا معاف کر دیے ہیں تو سرکار کے صدقے تو آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گنا بخش دیے گئے بخش دیے جاتے ہیں تو اور قیامت کے روز تو ان کی طرف رجوع ہوگا اور یہ باب شفاعت کھولیں گے مکہ میں محمود انہیں عطا کیا جائے گا اور معراج انہیں عطا کی گئی ہے جب حالات ایسے تھے کہ غمی غم تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا دیدار کرایا تو اتنی اعلیٰ شان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علی تعالی وسلم اور مالی کے شریعت ہے <الضحط> ہم تو اس شریعت کے عمل کرنے پر پابندے جو انہوں نے ہم تک پہنچایا جو انہوں نے کیا یہ تو مالی کے شریعت ہے ان سے تو اگر کسی کو پوچھے کہ ایک حج یا دو حج تو فرماتے کہ اگر میں دو کہہ دیتا تو دو فرض ہو جاتا تو یہ تو جو کہیں وہ شریعت ہوئے ہیں نا مالی کے شریعت ہے اور کیفیت یہ ہے کہ خوفے خدا سے روتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے کے واقعات بہت زیادہ ہیں بادل کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں آندھی کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس طرح ان کے ڈر و خوف کی کیفیت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں اشرح مبشرہ عثمان اسم غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مہینہ چل رہا ہے ٹھیک جی ہے نا? نا وہ قبر کو یاد کر کے قبر کا ذکر ہوتا تو وہ رویا کرتے تھے فاروق اعظم رویا کرتے تھے صدیق اکبر رویا کرتے تھے اشر مبشرہ جو دس صحابہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی اشارت دی وہ روتے ہیں بزرگا دن روتے ہیں امام اعظم رو رہے ہیں امام مالک رو رہے ہیں امام شافی رو رہے ہیں امام احمد بن رو رہے ہیں محدثن کرام رو رہے ہیں سارے بزرگا نے دن رو رہے ہیں سارے اولیاء کاملین رو رہے ہیں انبیاء کرام رو رہے ہیں صحابہ کرام رو رہے ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے لیکن یہ اچھے اعمال کرتے تھے اور اللہ قبول فرما لے اس کے اللہ کے حضول التجا کرتے ہوئے گناہ کر کے رونا تو ہے ہی گناہ کر کے رونا لیکن ہے یہ کہ اللہ کی بے نیازی سے بندہ ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق حدیثوں کے ارشادات کے مطابق جو میں نے پڑھا ہے وہ خود اس طرح کا ہے کہ یہ بندے جنت کے لیے پیدا کیے گئے اور مجھے اس کی کوئی نہیں یہ بندے جہنم کے لیے پیدا کیے گئے مجھے سیکھو پروانے کیا یہ روایت نہ پڑی کون سعید ہے کون بدبخت ہے اس کے فیصلے ہو چکے کیا یہ روایتیں نہ پڑی یہ ڈر نہیں لگتا کہ ہم ہم بھی بیٹھے ہم پانچ بیٹھے میں سے کون اپنا کیا انجام لے کر دنیا میں آیا ہے کیا پتا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہم پانچوں کے بارے میں کیا کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ہم پانچوں کے بارے میں کیا ہے کیا بتا بظاہر دیکھنے کو ہم پانچوں کے پانچوں ایک مطلب کہ ایک مذہبی اور دیندار اس طرح کی ہی ہم معلوم ہو رہے ہیں نا داری ماما شریف سب ہے ہمارا اللہ استقامت ہے مگر علم الہی میں ہم کیا ہیں یہ تو ہم پانچوں بھی نہیں جانتے نا ہم تو نہیں جانتے صدیق اکبر روتے تھے فاروق اعظم روتے نہیں تھے تو ہم تو آئے انہیں تو صحبت بہت ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی تو اس میں تو بے, بے باقی ہے کہ جو بندہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے اس کی بے نیازی سے اگر نہیں ڈرتا تو ڈیفینیٹلی یہ کہیں گے اس کو علم کی کمی ہے معرفت کی کمی ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے جبار بھی ہے وہ بے نیاز ہے ہمارا ایمان سلامت رہتا ہے نہیں رہتا ہم یہ نہیں جانتے لمحے بھر کے لیے بھی آزاد نہ ہو نا ہمیں تو کیوں ہمیں لمحے بھر کے لئے بھی آزاد بس اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے بے شک مایوس نہیں دا ہونا چاہیے جی مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور جو بس ہم نے جو بھی عمل کیا ہم نے کیا کیا وہ قبول فرما لے جی امام غزالی نے بڑی پیاری مثال دی ہے سلمان بھائی کہ جب بندہ راتوں کو تحجت پڑتا ہے نا تو سمجھتا ہے کہ میں بڑی عبادت کر رہا ہوں اکیلے میں کسی کو بتائے بغیر انتہائی خفی انداز میں چپے ہوئے انداز میں مخفی انداز میں یہ تحجد پڑ رہا ہے امام غزالی اس شخص کے پاس گویا کے اس کی تربیت فارمارے گا اس گھری وہ شاید گمان کرے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں میں کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا سوائے میرے رب کے اور اس میں اس اجب پیدا ہو خود پسندی پیدا ہو اللہ امام غزالی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں کہ بندے جس گھری تو یہ عبادت کر رہے نا اس گھری اللہ تعالی کے معصوم فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نہ جانے زمین پر کتنی اولیاء کاملین اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے واہ اور پھر ایک مثال دیتے کہ بادشاہ کا دربار ہے اور اس بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے ہیرے جواہرات سونے کے تحفے پیش کیے جا رہے ہیں اور بادشاہ ان کو قبول کر رہا ہے اس کیفیت میں کوئی کنکر پتھر اگر بادشاہ کو تحفے میں دے اور بادشاہ اگر اس پتھر اور کنکر کو قبول کر لے تو پتھر اور کنکر دینے والے کا نہیں قبول کرنے والے کا کمانا تو ان نیک اور معصومین کی عبادات میں جو رب کے حضور کو سجدہ کر رہا ہے کو رکو کر رہا ہے کو تسوی کر رہا ہے کوئی کیا عبادت کو کیا عبادت کر رہا ہے اس ان عبادتوں کو وہ اپنا رب اپنی رحمت سے قبول فرما رہا ہے اور ان عبادت کرنے والوں میں اگر تیرہ سجدہ بھی قبول ہو جائے اللہ تو یہ تیرہ کمال نہیں ہے تیرہ رب کی رحمت ہے اور یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک شخص ہے وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے محتاجوں کی مدد بھی کرتا ہے مسکینوں کی مدد بھی کرتا ہے لیکن وہ اپنی ان چیزوں کو جو ہے وہ تفاخر کے طور پر ریاکاری کے طور پر بیان بھی کرتا ہے لیکن آخر میں ایک جملہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب سب تعریف تو سب اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اپنے ان اعمال کا چرچا بھی کرنا ان کو بیان بھی کرنا اچھا سمجھتے ہوئے اور پھر آخر میں ایک بچتے ہوئے ایک جملہ یہ کہہ جانا کہ تعریف بندے کی نہیں تعریف تو سب اللہ تعالیٰ کی ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے اگر اس دیکھیں ان عمل امل و عمل کا دار نیت پر ہے پہلا جو اس نے کیا وہ بھی رب جانتا ہے دوسرا جو کیا وہ بھی رب جانتا ہے اور بعض اوقات بندہ اپنے رب کی تعریف بھی کرتا ہے مگر اپنی تعریف کروانے کے لیے کرتا ہے تو اس پر بھی وہ غور کر لے کہ یہ سب کچھ کیا ہے مگر میرا تو سوال یہ ہے نا امام صاحب کہ انسان اپنی کسی بھی ایسے صدقہ و خیرات اور مدد پر فخر کب کرے میں آپ کو ایک مثال دوں مہروز بھائی مجھے بارہ لاکھ روپے دے رہے کہ عمران یہ بارہ لاکھ روپے میں تمہیں دے رہا ہوں یہ لو یہ بانٹ دو غریبوں میں حاجت مندوں میں تو باٹ دے نا میں تو غریب آدمی ہوں میرے پاس تو سمجھو کھانے پینے کا بھی نہیں تھا میں نے ماروز بھائی سے بارہ لاکھ روپے لیے اور جا کر میں نے غریبوں میں باٹ دیے غریبوں کو تو میں نظر آیا کیا میں بھول گیا یہ باقی کس کے ہیں میں کو سخی ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں تو غریب کنگلا کلاش آدمی ہوں جس کا مال تھا میں تو اس کا مال بانٹنے کے لیے آیا ہوں تو بندہ کے مال بندے کا ہے کب اگر ہم حقیقی معنیوں میں دیکھا کہ ہے کب مال بھی رب نے دیا میں کہتا ہوں توفیق بھی رب نے دی بانٹنے کی طاقت بھی رب نے دی اور ثواب بھی رب دے رہا ہے بندے کا کمال کیا ہے کہ اپنے آپ کو اتر آ رہا ہے اللہ اللہ تو یہ ایسا بندہ تو بالکل گندا ہے ہماری اوقات ہی کیا ہے دو ٹکے کی اوقات نہیں ہم لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی قادر ہے مطلق ہے وہ زبردست ہے وہ بے نیاز ہے بندہ چلتے چلتے گر جاتا ہے یار چلتے چلتے گر جاتا ہے اللہ اللہ سے آفیت کا ایمان کی سلامتی کا سوال ہے امید امید اللہ بس ہمارا ایمان سلامت سب بھلائی کے نام پر نکی کے نام پر ایک اور بھی کام آج کل جو ہے وہ زور پکڑ رہا ہے وہ ہے قرآن کریم سمجھانا یعنی قرآن کریم پڑھانا سمجھانا ترجمہ بتانا تفسیر سکھانا جب کہ جو سمجھا رہا ہوتا ہے یا جو خود بخود اپنے یوں کہہ رہا ہے کہ جی میں قرآن سمجھ رہا ہوں نہ وہ کسی سے پڑھ رہا ہے نہ باقاعدہ علم جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے بس وہ قرآن کریم اس نے جو ہے وہ اٹھایا یا کوئی ترجمہ جو ہے وہ اس نے لیا اور آپ بندہ سمجھ رہا ہے جی میں قرآن کریم جو ہے وہ سمجھ رہا ہوں کیا فرمائیں گے دیکھیں اس کو میں کیا سمجھاؤں گا وہ تو خود اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھ رہا ہے جی؟ اگر ابھی سن بھی رہا ہوگا تو, تو ہماری باتوں میں بھی وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ لوگ کیا بول رہے ہیں کس سے بول رہے ہیں میں ان کو کیوں نہ سمجھا ہوں جو سے سمجھنے جاتے ہیں کہ جب تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو معلومات کر کے جاتے ہو وکیل کے پاس جاتے ہو تو معلومات کر کے جاتے ہو حتیٰ کہ درزی کے پاس بھی جاتے ہو چار آدمی پوچھ کے جاتے ہو کپڑا خراب تو نہیں کر دیتا بلڈنگ بناتے ہو تو چار آدمی سے مشورہ کرتے ہو کہ یار نہیں بنانا Even آپ کا چھوٹا موٹا کام بھی کراتے رنگ اور پلمبر کا کام بھی کراتے ہو تب بھی چار آدمی سے مشورہ کر لیتے کو پیسہ دینے جاتے ہو انویسٹمنٹ کرتے ہو ہے لیکن جب آپ کسی سے دین سیکھنے تو کیا اس کے بارے میں پوچھیں گے نہیں کہ سے قرآن سیکھا ہے کا استاد کون ہے اس کے عقائد نظریات کیا ہیں یہ مجھے صحیح راستے پر چلا گا یا برے راستے پر چلائے گا کہ یہ قرآن کا نام لے کر مجھے قرآن کی تعلیمات سے دور تو نہیں کرے گا اسلام و دین کی باتیں کر کے اسلام و دین کی باتوں سے دور تو نہیں کرے گا وہ خود تو اس کو خود کو بھی نہیں پتا نا کہ میں دور کروں گا شاید یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ جو جس سمت کو لے رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ قرآن کریم پڑھا بھی رہا ہو اور قرآن کریم کی تعلیمات سے دور بھی کر رہا ہو ایک بندہ دین کے نام پر آ بھی رہا ہو اور وہ دین سے دور بھی کر رہا ہو بات بتا دیتا ہوں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ بلین حصہ دے رہا ہوں کہ آیت کریمہ لیں کہ جس آیت کریمہ میں اللہ تعالی اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ان سے مدد نہ مانگو ان کے نام پر نہ کرو ان کے نام پر نہ کرو واضح طور پر ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بتوں کو لیا جن بتوں پر کپار مکہ مشرقین وغیرہ عبادت کرتے تھے ان کی یہ سب کرتے تھے اب کوئی انہی کو لے کر کسی کو کہتے دیکھو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو یہ جو علیہ کرام کے ساتھ کیا جاتا ہے ولیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے بزرگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اب پڑھنے والے کو یہ تو نہیں نا نہ پتا کہ اس سے من کا دون کا اور اس کا اور اس کا کیا فرق ہے تو یہ چیزیں جب تک آدمی مطلب کہ ایک عاشق رسول سے سیکھے گا سمجھے گا نہیں دیکھیں قرآن کریم کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اب رب کا کلام کو تو نبی پاک نے جب ہم تک پہنچایا تو یہ عشق, یہ عشق کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا یہ آیا رسول اللہ, اللہ رسول اللہ کے ذریعے ہے تو رسول اللہ کے عشق کے بغیر اس کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا یہاں ایک بات ہے جو آپ سمجھا رہے ہیں کہ میں پڑھنے والوں کو نہ سمجھاؤں اس طرح کے لوگ جو نا یہ بات کہتے نظر آتے ہیں بھائی یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ طرح کی کہ کون سی قرآن کہے تو ثابت ہے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو بھائی کیوں نہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے یہ بھی دیکھیں گے کون کہہ رہا ہے صحیح یہ بھی دیکھیں گے اللہ سیرین نے فرمایا انم دین فن ضرورتا خزون یہ علم جو ہے یہ تمہارا دین ہے علم دین کی بات جو ہے بتا رہے ہیں فن ضروح ام منتا تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین جو ہے وہ کس سے لے رہے ہو بھائی جان آپ دین لینے کی بات کر رہے ہیں تو بڑی اعلیٰ درجے کی بات ہے نا جی دوست کے بارے میں کیا فرمایا اللہ اللہ, اللہ دوست اللہ دوست, اللہ دوست اللہ کے دین پر ہوتا ہے اللہ دیکھو تم کس کو دوست بنا رہے ہو تو دوست بنتے ہو تو اس کا دین دیکھنا ہے اللہ دوست اللہ, دوست اللہ, دوست اللہ دوست اس کے عقائد و نظریات دیکھنے ہیں صحیح اس کے افعال اور اعمال کو بھی دیکھنا پڑے گا تو استاد بناتے ہوئے کچھ نہ دیکھا کیا بات اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے موسا ہوشیار رہو اور ایسے دوست کو تلاش کرو جو میری رضا اور موافقت میں تمہارا معاون ہو اور جو ایسا نہ ہو جو میری رضا اور موافقت میں تمہارا ساتھی نہ ہو تمہارے ساتھ تابون کرنے والا نہ ہو اس کو دوست دیکھے بہت بڑی بنیاد ہے نا وہ عشق رسول ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھتے پڑھتے پیچھے آ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے تشریف <تصفيق> لے آئے تو یہ عشق کے رسول تھا اور واقعی شریعت, <تصفيق> شریعت <بلکل> واقعی شریعت <تصفيق> کہ نبی پاک کی شان شریعت متعرہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جب یہ تمہیں پکارے تو حاضر ہو جاؤ اللہ <واللہ> حتیٰ کہ تم نماز کی حالت میں ہو سبحان اللہ یعنی جب یہ پوری حایت کریمہ کا میں خلاصہ عرض کر رہا کریم کا ارشادات کا کہ نماز تو تم رب کے لیے پڑھ رہے ہو مگر جب نبی پاک تمہیں پکا پکارے تو وہی نماز کو توڑو اور بار کے میں حاضر ہو جاؤ اور پھر واپس آ کر وہیں سے شروع کرو جہاں سے توڑی تھی ٹھیک ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں صدیق اکبر نماز پڑھاتے پڑھاتے پیچھے آ رہے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گود میں سرے مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں مولا علی کے سامنے سورج گروب ہو رہا ہے مگر اثر کے لیے نہیں سرکار اثر کے لیے نہیں اٹھ رہے تو یہ سب کیا ہے صحابہ کرام ع مردوان اپنی جان قربان کر دینا کسی کا جا کر اپنا گھر توڑ دینا کسی کا یہ کر دینا کسی کا وہ کرنا کس کے لیے کر رہے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں جب تک کہ یہ بات ہمارے دل و دماغ میں نہیں اترے گی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک یہ بات ہمارے دل و دماغ میں نہیں اترے گی اور قرآن کریم کے یہ ارشاد ولا سعفتی کا رب بک یہ حبیب ہم تمہیں ان قریب اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور افاہن خلا ذکر جب تک اس کے مفہوم کو اس کے مطلب کو ہم سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ہم دین اور اسلام کے بنیادی باتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے جا جا دین اور اسلام پر چلنا کیسا ہے یہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علی والے سے تعلق رکھنا کیسا ہے یہ ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے ایک تو سرکار سے تعلق کیسے قائم رکھنا ہے وہ قرآن سورہ حجرات میں ارشاد فرما رہا ہے ان سے آگے نہ بڑھو اپنی آباد ان سے اونچی نہ کرو تو ان کی شان ہی کچھ اور آکۂ دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو مقامی کچھ ہو رہا ہے اگر کوئی مقام کوئی نہ سمجھا یعنی میں ان سننے پڑھنے والے کو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پڑھانے والا اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام خاص ہی کو نہ سمجھ سکا وہ آپ کو قرآن اسلام کیا سمجھائے جو صحابہ کرام کی زندگی کے انداز کو نہ سمجھ سکا کہ ان کو تختے رہنا ہی ان کی زندگی تھی ان کو راضی کرنا ہی ان کی زندگی تھی ان کا انتظار کرنا جن کی زندگی تھی جن کی رضا پانا جن کی زندگی تھی جو مطلب کہ یہ انتظار کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تو ان کو یقین آ جاتا تھا جو ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنی جان قربان کرنے کی باتیں کیا کرتے تھے اللہ جب تک کہ ایسا ایمان کامل نصیب نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ جن کا بھی یوم فاروق آنے والا ہے محرم اللہ رام ہے یقو محرم کو مناتے ہیں ان کا یوم فاروق ان کے بارے میں جب فرمائے کہ تم کہ اس وقت تو تم کامل ممبن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب بناؤں ہو اللہ, ہوتا اللہ ہوتا اب وہ کیسی گھر تھی کہ فرماتے کہ آکا اس گھڑی مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں فرمت عمر تیرا ایمان اب کامل ہوا یعنی ایمان کامل ہونا کس کو کہتے ہیں کہ ہماری جان نبی ابا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام پر قربان ہونے پر جیسے کہ بے چین ہو بے قرار ہو تیرے نام پر ہو قربان میری جان جانے جانا ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے حالات لکھتے ہیں کرو تیرے نام پہ جا فدا اللہ نہ بس ایک دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں ان کی شان کو مطلب اللہ میں ان کی شان کے مطابق مطلب ہمیں کلام کرنا کہ ہم کیا کلام کریں گے آقا کی شان تو اس کا رب ہی جانتا ہے صحیح مہنگوں میں لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی سے محبت تو بندہ ٹوٹ کر کے نا وہ ہے نا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت خوبصورت بڑا خوبصورت شعر کہا کہ میرا دین و ایما فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانے اشارہ کروں میں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دو پارا کروں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کرو اعلی سننا سنت بڑا پیارا شعر لکھا میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹا دو ایسا جذبہ تو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت ایمان کامل ہے ہی کہ اپنی جان سے اپنی اولاد سے اپنے سب کچھ چیزوں سے ٹوٹ کر پیار حبیب کو چاہے کیا بات جو یہ نہ کر سکا وہ ایمان کی حلاوت اور اس کی مٹھاس کو کیا پائے گا کیا قرآن سمجھے گا کیا سمجھے گا کیا گا جس کو نبی پاک کا نام لینے ہی نہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو امیا کرام کا ذکر ادب سے نہ کریں جو اولیا کرام کا ذکر ادب سے نہ کریں جو صاحبہ کرام کا ذکر ادب سے نہ کریں جو آئمۂ مشحدین کا ذکر ادب سے نہ کریں جن کی گفتگو میں نہ ادب ہے نہ جن کی گفتگو میں تہذیب ہے نہ جس کی گفتگو میں کوئی تمیز ہے وہ انبیاء کرام کا ذکر کریں تو ما ذلا سما ما ذلا جیسے انبیاء کرام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو ایسے لوگوں کے تو بندہ سیکھنا تو دور کی بات ہے ایسے لوگوں کے تو بندہ سائے سے بھی دور بھاگے ایسا نہ ہو کہ ان کا سایہ ہم پر پڑ جائے اور کہیں ہم برباد نہ دعوت اسلامی کا مدری ماحول ہے اللہ ہمارے علماء اہل سنت کو اشاقان رسول کو سلامت رکھے اللہ ان کی کثرت کرے کیا زمین ان سے خالی ہے زمین سے بھری ہوئی ہے کسیداز شریف کس نے لکھا پھر دلائل و خیرات کس نے لکھی ہے یہ سب کیا چیزیں بڑے سے بڑے درود یعنی پا... قرآن کریم کی جو آ... معاملات ہیں اس کی جو تفاصر ہے یہ سب ماشاء اللہ پھر اس کے بعد سیرت پر کتابیں لکھی اور پھر آپ دیکھیں ناتوں کو لکھنا درود پاک کو لکھنا بڑے بڑے کرام سے آشقہ نسول نہ زمین خالی تھی نہ ہے نب رہے گی جب جس وقت زمین پر ایک بھی کلمہ کو نہ ہوگا نا تب کا مت قائم نے سوال کیا میں بولتا ہوں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا سلمان بھائی کہ یہ تو دین سیکھنے کی بات ہوئی لیکن ایک طبقہ ہمارا ایسا بھی ہے کہ غلط روایات کو غلط احادیث کو غلط قرآن کریم کی آیات کو ان کے تراجم کو شیئر کرنا آگے اچھا سمجھ کر جس کو خود بھی پتا نہیں ہے کہ یہ قرآن کی عائد کا ترجمہ درست لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے امیر دامد برقاد نے ایک مدنی مذاکر میں بھی اس حوالے سے فرمایا تھا کہ بہت احتیاط کے ساتھ جب وہ ترجمہ حدیثوں کا بسوں کا نام فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ترجمہ غلط ہوتا ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کیا چیز میں اور ایڈ کر دوں یہ سوال میں آ, مجھے کسی نے ایک سوال کیے دو چار تو وہ ایک میسج بیسڈ سوال کر رہے تھے میسج مجھے دکھائے دیخان... تو اس میسج میں لکھا تھا قرآن کریم کی آیت نمبر یہ بارہ نمبر یہ آیت نمبر یہ اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے تو میں نے کہا جی آیت نکالے تو آیت نکالی وہ ترجمہ جو تھا وہ آیا جو دیکھا تو اس میں تو لکھا ہی نہیں ہوا تھا تو پھر آگے دیکھا تو وہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا آگے دیکھا تو اس میں بھی بتایا کچھ اور جا رہا ہے, ہے کچھ اور یہ تو پرو ہو گیا یہ چل رہا معاملہ جی آ, سلمان بھائی میرا منگل کو جو بیان تھا فیضان مدینہ میں وہ فطروں کے عنوان پڑتا اور اس میں واضح طور پر ارشادات موجود ہیں کہ فتنوں کا ایسا بیان نبی باق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ ایسے فتنے ہوں گے کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا اور مطلب یہ کہ اس کو اپنے ایمان کی پرواہ نہیں ہوگی اس کو اپنے ایمان کی پرواہ نہیں ہوگی اور وہ فطروں میں پڑے گا اور فرمایا کہ چلنے والا بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور دوڑنے چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو ان فطروں کی طرف دیکھے گا یہ اس کو چک لیں گے آج ایمان کے لٹےرے بہت ہیں دین کو غلط پہنچانے والوں کی بڑی تعداد ہے اور پھر اس کے ذرائع بڑھ گئے پہلے آپ کو جانا پڑتا تھا آج میڈیا کے ذریعے ایک چیز آپ تک خود ہی پہنچ جاتی ہے لہذا اس میں میرا یہی مشورہ ہوگا عاشقان رسول کو کہ ان تمام فتنوں سے دور رہیں اس طرح کے معاملات سے دور رہیں اپنے عقیدے کی حفاظت کریں اپنے ایمان کی حفاظت کریں اپنے اعمال کی حفاظت کریں واقعی فتنوں کا ہے نبی پاک کا ارشاد کتنا خوبصورت ہے کہ تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے گھر کے ٹاٹ بن جاؤ ٹاٹ بن جاؤ یعنی ایک ٹاٹ جو گھر میں کونے میں پڑا رہتا ہے گھر ٹاٹ بن جاؤ خلط ملت چیزوں سے بچایا جا رہا ہے لوگوں کے میل جول سے روکا جا رہا ہے ضرورت کے علاوہ گھر سے نہ نکلو فرض واجب جو بھی آپ کی ضرورت ہیں اس کے لئے گھر سے لوگوں سے ملنا جلنا یا تو ہم مل چار آدمی سے رہیں اور موبائل کے ذریعے رابطہ ہمارا چار ہزار لوگوں سے ہم ان ان گروپوں میں شامل ہیں جن گروپوں میں کون کس عقیدے کا کون کس نظریے کا کون کس ذہن کا آدمی ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے ہم اس انٹرنیٹ پر آنے والے انفارمیشن کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ کہ انفارمیشن ڈالنے والا کون ہے وہ ہے کون جب ایک شخص داڑھی مونڈا ہو اس سے دین سیکھنے میں آپ کو شرم آتی ہے کہ یار داڑھی تو ہے نہیں ہے کیا ہم کو دین سکھائے گا لیکن ایک شخص اس کا منہ تو نظر آ رہا ہے چلو داڑھی نہیں ہے فیصلہ کیا نا آپ نے منہ دیکھا تو فیصلہ کیا نا کہ یہ کیا دین سکھائے گا مگر نیٹ پر بیٹھے جس سے نیٹ پر بیٹھے جو آپ دین سیکھنے رہے ہو آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پیچھے یہ ڈالنے والا وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے تو وہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے صحیح تو کیا کریں عاشقہ نے رسول کی صحبت میں رہے کتابیں پڑھے مقت المدنی کتابیں پڑھیں اور علماء علیہ سنت نے ماشاءاللہ ایک سے ایک کتابیں لکھی ہیں صدیوں سے کتابیں آ رہی ہیں یہ پڑھیں اور اپنے آپ کو لمیٹڈ کریں میں دعوت اسلامی کا ماحول میں اختیار کیا میں کوئی کو بانی نہیں ہوں لیکن میں نے اختیار کیا نا دعوت اسلامی کا مدی ماحول تو مجھے دعوت اسلامی کے مندی ماحول سے کیا نہیں ملا ٹھیک ہے تو میں یہی دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں آ جائیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا پرانے کریم پڑھنا سمجھنا سمجھانا ترغیب تحریص اور امیر اہل سنت کیسے دیکھتے ہیں آپ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ سوال کا جواب تو دیں نہیں مزہ اچھا دیکھتا ہوں الحمد بہت اچھا دیکھتا ہوں اتنا اچھا دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہزاروں قاری صاحبان کے تربیتی اجتماعات ہو رہے ہیں ہمارے چار ہزار سے زیادہ تو وہ قاری صاحب ہیں جو پڑھا رہے ہیں کیا بات ایک لاکھ بیس ہزار زیادہ تو مدی من مدی منیا جو پڑھ رہے ہیں کیا بات وہ ہزاروں تو مدرسۃ المدینہ بالیغان ہیں جن پڑھنے والوں کی تعداد بھی کئی ہزاروں ہے اور اسلامی بہنوں کے الگ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر تنظیمی اور تحریکی طور پر قرآن کریم کی تعلیم کو جو سب سے زیادہ اگر عام کرنے والی کوئی تحریک اگر ملے گی تو میرا حسن زانے کو دعوت اسلامی ہی ہوگی امیر علیہ سنت کی کیا جذبات ہوتے ہیں مطلب ایک پودا ایک بیج بلکہ میں کہوں کہ زمین میں لگایا اور آج وہ ایک تناور درخت تھے پھل پھول سب شاخیں لہلا رہی ہیں تو آج امیر علیہ سنت کیا کیفیت فیل کرتے ہیں کیا محسوس کرتے میں کیفیت صحیح سے آپ ایسی ہو جو ہمیں بھی سمجھ ہیں مدی چینل کے ناز خوف زدہ صبح ہی بات ہو رہی تھی فجر کی نماز کے بعد کہ یہ ہے اور چل کے تو دیکھیں سفر تو ہم کریں آپ کا لگایا ہوا باغ کتنا لہ رہا رہا رہا یوں میں فون عرض کر رہا ہوں تو آپ یہی کہہ رہے تھے یار استدراج نہ ہو اللہ دنیا میں اتنی عزت دی ہے کہیں آخرت میں محروم نہ کر دیا جاؤں اور اللہ کبھی کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ یہاں کیا سب, سب کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت میں مجھے محروم کر دیا جائے, اے جائے اے یہ کیفیت ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کیفیت بتائے نا کچھ بھی نہ ہو برابر برابر اللہ کسی نے تعریف کی نا مطلب یہ کام کارنامے انجام دیے کچھ بھی نہ ہو برابر برابر برابر میں چھوڑ دیا جاؤں نہ ثواب نہ گنا کچھ بھی نہیں بس بخش دیا جاؤں اللہ کے نیک بندوں کی کیفیت کچھ اسی طرح کی ہوا کرتی ہے وہ کب خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں انہوں نے کب کس اچھے کام کو اپنا کارنامہ انجام دیا جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو تقبے والے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی معاریفت ہوگی یہ وہی باتیں کرے گا جن کو اللہ تعالیٰ کی معاریفت ہے دین کی معاریفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں یہ وہی بات ایسے لوگ کرتے ہیں باقی تو کھلنے سے پھیلنے سے آپ فرما رہے ہیں بالکل بجائے امیر علیہ سنت کی جو سوچ ہے فرحبا اب ہم دیکھتے ہیں نا نہیں معاشرے پہ نظر ڈالیں دنیا پہ نظر ڈالیں تو مطلب جو ابھی آپ پیچھے بات کہہ رہے تھے نہیں اس کا منہ نہیں ہے دکھانے جیسا اور وہ اتنے بڑے بڑے دعوے اتنی بڑی بڑی باتیں امیر علیہ سنت کو دیکھتے ہیں تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد سب کچھ یعنی ہم دیکھیں تو مطلب وہ باقی میں عوام کے سامنے بھی اور جیسے آپ بتا رہے ہیں تنہائی میں بھی کیفیات ہی مختلف ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے یہ کئی دفعہ اکیلے میں باتیں ہوئی ہیں اکیلے باتیں ہوئی ہیں مطلب آدمی اب عمر میں سے سیکھتا ہوں لوگ شاید کہیں گے کہ یار ان کے بارے میں کہہ رہا اگر میں اس عمر کو پہنچوں تو میں کیا کروں دھائی. تو اس عمر میں پہنچ کر یعنی جس جتنی عمر بڑھتی جا رہی ہے نا اتنا موت کا احساس خوف خدا اور پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں تحریک تنظیم ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں نا شاید یہ اس وقت اس سے بہت مختلف سوچ رہے اللہ ہیں کہ میرے پیچھے اتنی بڑی تحریک اتنا بڑا نظام اتنے شعبے اتنے ادارے کوئی ایسا کام چھوڑ کر نہ چلا جاؤں کہ میں پھنس جاؤں بات سمجھ رہے ہیں یہ, یہ ہے اور یہ ہے وہ بات مختاط الدین آپ جو ایک بات کا فرما بات فرمایا کرتے ہیں کہ امیل اسنت کا ایک جو نمایاں بس ہے کہ آپ مختار فدین فد ہے وہ ہے سلمان میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں م... نا اب یہ سمجھے نا جو میں ارض کر رہا ہوں میں صحیح ارض کر رہا ہوں کو یہ جو چیز ہے نا کہ میں یہ جو کام کیا اس کام میں کوئی نہیں ایک آدمی اپنی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے اور ایک آدمی اللہ سے ڈرتا ہے خوبی اپنے رب کی طرف اور ڈرتا ہے اس چیز سے کہیں کوئی کمزوری نہ رہ گئی ना ना ہو, ना ہو, ना تو یہ نا یعنی بندہ نماز پڑھتا اچھی سے اچھی پھر نماز پڑھ کے بھی رب کے حضور کو کہ مولا اگر اس سے بھی تو قبول کر لے تو تیری رحمت ہوگی نہ میں نے اس نماز میں کون سا کمال کیا کیفیت ہے نا امیر سنت کی یہ ماڈل ہے آپ دیکھیں کل کا آپ نے سلسلہ دیکھا مدنی مذاکرہ شاید ہو سکتا آپ لوگوں نے دیکھا ہو کل ایک کمپیوٹر ہمارے سلسلے میں آئے دیکھا جائے تو ایک تحریک کو یہ پروموٹ کر رہے تھے جی ایک بچے کے ذریعے بدنی کے ذریعے جی آپ اپنی نیک نامی بھی کما رہے تھے نا جی کہ بھائی تحریک جلسل ایسی, جلسل ایسی, ایسی, جلسل ایسی ہے تنظیم ایسی ہے مدرسۃ المدینہ ایسا ہے دیکھو یعنی ایک یہ پروڈکٹ ہے آپ کی یہ پروڈکٹ ہے کہ لوگ اس پروڈکٹ کو دیکھا واہ واہ کر رہے ہیں واہ واہ لوگ موبائل نکالتے واہ واہ کر رہے اور کتنی بڑی کمپنی ہے کیسا موبائل نکالا ہے تو یہ ایک کی پروڈکٹ تھی کہ جو قرآن کریم کی ایک مطلب کہ اس کا والد ہونا بھی پتا نہیں تھا اور اس کو قرآن کریم پر اتنی نظر تھی کہ مفتی صاحب ایک قرآن کریم میں سے الگ سے آیت پوچھ رہے ہیں اور وہ مدنی منا اس آیت کا پورا حوالہ دے رہا ہے سب کچھ بتا رہا ہے پروڈکٹ تھی اور اس پروڈکٹ کو حوصلہ افزائی تو کی جائے گی مگر اس کے بعد اس کو جس طرح آخرت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ بھولنا نہیں شیت... نقس و شیطان کے بے میں آنا نہیں یہاں تک فرمایا کہ بیٹا خود پسندی میں پسندی میں نہیں ہونا یہ سب کیا چیزیں یعنی یہ انسان کے میروز جو اندر ہے نا وہ نکل رہا ہے اللہ اللہ وہ اللہ نکل رہا ہے یہ چیزیں ہیں یہ میں یہ دین کا حسن ہے یہ دین کی روح ہے یہ مطلب سمجھو یہ یہ ہے جو آپ کو شاید یہاں سے جو ملے گا نا وہ شاید ہو ستا ہے کہ آپ کو کہیں اور نظر نہ ہے یہ وہ جذبات ہیں اللہ اللہ یہ وہ احساسات ہیں یہ وہ شخصیت ہے اور اس شخصیت کا یہ اندرونی حصہ ہے اور یہ ان کی گفتگو اور ان کے جملے ہیں کہ جب ہم فیدان مدینہ میں بیٹھ کر سنتے تھے تو یہ دل کرتا تھا کہ یا دنیا کب دیکھے گی دنیا کب سنے گی میم دیکھ رہی ہے یہاں میں بات کوٹ کر دوں کہ نگاہ نے شناخت ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ امیر اسنت کی خلوت کے بارے میں کچھ بتائیں تو نگاہ کیا ہوتی ہے جی خلبت یعنی تنہائی کے حوالے سے کچھ بتائیے تو نگان شورا نے کہا تھا کہ امیر علیہ سنت کی جو خلوت ہے یہ جلوت سے زیادہ خوبصورت ہے کیا تو بار? وہ جو انداز بھی ہے بھی ہے اللہ جی وہ انداز جو امیر علیہ سنت کا جیسے سب کے سامنے امیر السنت نے اس مدنی منع کی جو تربیت فرمائی اور اس کے بعد جو نگان شرا سے جو گفتگو ہوئی یہ اس کا ایک منہ بولتا گھنٹوں بغیر پنکھے کے بیٹھنا پڑتا ہے پنکھا کھولنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وقت کی جگہ پنکھا نہیں کھولنا اللہ گھنٹوں ملٹوں نہیں تو یہاں ایک ہو رہی ان کی منع بھی نہیں ہے یہ نہیں کھولتے یار چل رہا ہے تھوڑی دیر میں عادت ہو جائے گی بغیر پنکھے کے تو بس وہ یہ ساتھ ہوتے تو پھر اپنے کو ہمت آئی جاتی ہے مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا جب بعض لوگ یہ سمجھاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یار اپنے پیر صاحب کا تذکرہ پیر صاحب کی باتیں پیر صاحب یہ کرتے ہیں پیر صاحب کے پیچھے چلو اس کا کہنے کے بجائے آپ صحابہ کنامے پیچھے کیوں نہیں چلاتے ہیں کیونکہ اصل میں ان سے جتنی محبت ہوگی نا اتنی محبت صحابہ کی بڑھے گی ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کا تسکرہ کرنے سے اس کے صحابہ اس کے رسول میں اضافہ ہوتا ہے ہم نے ان کا تذکرہ کیا کیونکہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ ان کو دیکھ رہے جب ہم نے ان کا تذکرہ کیا تو ہوا یہ کہ آپ کو ان سے محبت ہوئی آپ کے دل میں ان کی عقیدت پیدا ہوئی اب یہ جو نا وہ آپ کریں گے تو محبت دل میں عقیدت پیدا کرتی ہے محبت یہ اتاد کا جذبہ بھی دیتی ہے موضوع سے متعلق ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ ایک تو اصلاح کا غیر مناسب انداز جارحانہ انداز اختیار کرنا اور اس کو اچھا سمجھنا ایک بات دوسری بات یہ کہ سمجھانے کے بھی اصلاح کے بھی کچھ ڈائمینشنز ہیں کہ کب واجب ہے کب مستحب ہے کب فرض ہے ایک شخص کے بارے میں معلوم ہے کہ اس شخص کی جب اصلاح کی جائے یہ نہیں مانے گا پھر اس کو چڑانے کے لیے اس کی اصلاح کرنا اس کو سمجھانا اس حوالے سے آپ کیا کرنا اچھا سمجھتے ہوئے بھلائی سمجھ کے اس کو جو ہے ہے آپ نے کہا نا چڑھانے کے لیے اور پتہ ہے کہ یہ تنگ آ جائے گا تنگ آ جائے گا ایسے میں تو افضل یہی ہے جب وہ لڑے گا جھگڑے گا فتنہ پھیلے گا تو افضل ہی یہ کہ بندہ نیکی کی دعوت ترک کرنا افضل ہو جاتا ہے صحیح تو یہ ابھی جیسے امیر کالس لیں اگر آپ مناسب خیال فرمائیے تو لیتے میرا خلش ناظر انتظار نہ کر رہے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد فہیمت ہے اکاڑا سے ارد کر رہا ہوں ماشاءاللہ لبائی لبئی ہے بڑے پیارے پیارے موضوع اس میں آتے ہیں نگرانی شورا کی بارگاہ میں ارض یہ ہے کہ آج کل لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی بھلائی کا زمانہ نہیں ہے جو جو کر رہا ہے اسے کرنے دو تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں پیاسوں کے لیے کیا کرنا چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ایسے نظریہ تو بھلائی پھیلانے کا زیادہ مطلب ہمیں درس دیتے ہیں زمانہ کبھی بھی ایسا نہیں آ سکتا کہ جو بھلائی کا نہ رہے بھلائی کا تو زمانہ رہے گا اور جتنی زیادہ اس طرح کی بے باکی اور بولنے کے انداز میں خرابی پیدا ہوگی کردار میں خرابی پیدا ہوگی بھلائی کرنے یعنی نیکی کرنے کا اصلاح کرنے کا حاجت اور بڑھ جاتی ہے ہمیں بالکل اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور جہاں جہاں جس جس سے ہو سکے وہ نکی کی دعوت عام کرتے رہنا چاہیے اور برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے ابھی کھل دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ فاروق نگر لال سے محمد رضا اختاری سلمان بھائی شگران شرائی بارگاہ میں بلائی کرنا بلائی ہوتی ہے یہ صحیح ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھلائی گوائی بھلائی کرو بھلائی ملے گی ہاں یہ تو ہے نا کر بھلا ہو بھلا اللہ بھلائی کر تو تجھے بھلائی بھی ملے گی برائی کرے گا تو برائی ملے گی اس کو یوں سمجھے گا جو بیج گے وہ فصل کاٹو گے اب بھلائی کے بیج بوگے گے انشاءاللہ بھلائی کی فصل کاٹو گے برائی کا بیج گے برائی کی فصل کاٹو گے یہ ف... یاد رکھیے گا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے جو برائی کر رہا ہے نا وہ کبھی یہ نہ سمجھے گا اس کا نتیجہ بھلا نکلے گا یہ نہیں ہو سکتا یعنی یہ کوئی نئی لوجک لائی نہیں سکتے آپ دھوکے میں آپ خود بھی دھوکا ہیں دوسروں کو بھی دھوکے میں رکھ رہے ہیں یعنی جو برائی کر رہا ہے وہ اس کا نتیجہ برا ہی دیکھے گا جو بھلا کر رہا ہے نا تسلی رکھے اس کا نتیجہ بھلا ہی دیکھے گا برائی کا نتیجہ بھلا نہیں ہو سکتا بھلا کا نتیجہ برا نہیں ہو سکتا یہ مطلب بالکل واضح سی بات ہے بس یقین کر لینا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے جی اگلی تم تو وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبار اللہ ہوں آج آج کا موضوع بھلائی ہے یہ سا فلمائی ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح بھلائی کر سکتے ہیں کر لو اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے سوال کا جواب ہو جائے کہ بچوں کو اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کا ادب کریں اور بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت کریں اتحاند. تو انشاءاللہ دونوں صورتوں میں ایک کے ساتھ بھلائے والا انداز اختیار کیا جا سکے گا ابھی بول دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ زیرت قطاری یو کے شہر لیسٹر سے ماشاء اللہ زبل اس وقت نگران شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں کی لبائی کے سلسلے میں زیارت ہو رہی ہے اللہ زبل اب سب کو برکت نصیب فرمائے بھلائی کے نام پر موضوع کے حوالے سے سوال یوں ہے کہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں جو ہے وہ کسی بات پر ناچاکی ہو جاتی ہے تو اب جو لڑکا ہے تو اس کے گھر والے بھی بھلائی کے نام پر اس کو اس طرح کی مشورے دیتے ہیں کہ جن میں ایک اصل جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے اور اسی طرح لڑکی کے والدین یا اس کے خاندان والے بھلائی کے نام پر جو ہے لڑکی کو ایسے مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کے دونوں کے ریلیشن شپ پر فائدے کے بجائے نقصان جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں کہ جب ایسی میاں بیوی میں ناچاکی چاقی ہو تو ان دونوں کے خاندانوں کو جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے وہ ریاکشن کرنا چاہیے یا کس طرح کی ایڈوائس یا مشورہ انہیں دینا چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر زیرک بہت اچھا سوال کیا آپ نے ڈاکٹر زیرک ہمارے یو کے لیسٹر میں ہوتے ہیں اور میں یہ بھی پتہ تھا چلوں کہ میرا جو سفر تھا کل سے میرا سفر شروع ہو رہا تھا وہ ملتوی ہو چکا ہے یو کے اگر اسلام بھائی سن رہے ہوں تو انشاءاللہ اب دس مدنی مذاکرے جو, جو میرا سے دس بارہ جو بھی مدنی مذاکرے ہوں گے انشاءاللہ وہیں باب المدینہ ہی میں حاضری ہے ایک جی میں نے اعلان کیا تھا کہ یو کے میں چونکہ اس کی تشہیر ہو چکی تھی کل سے مزاران کے یو کے جو تین سے مشاورت ہو چکی تھی تو انشاء اللہ سفر ابھی نہیں ہے ملتوی ہو چکا ہے تو پوسٹ ہو گیا ہے اور رہی بات آپ کی جب آگ لگی ہو نا تو پانی ڈالا جاتا ہے مٹی کا تیل نہیں ڈالا جاتا اب جس میں یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ یہ مٹی کا تیل ہے پانی ہے تو پیٹرول ڈالتے ہیں اس پیٹرول, پیٹرول, پیٹرول ڈالتے ہیں کے تیل پہ... تو میں پیٹ... نے مٹی کے تیل کی مثال اس لیے دی کہ بعدوں کا مٹی کے تیل کا جو رنگ ہے نا وہ اگر بوتل مٹی کا تیل اگر بوتل میں ہو تو بعضوں کا یہ فرق مشکل ہو جاتا ہے کہ پانی کون سا ہے مٹی کا تیل کون سا ہے ٹھیک ہے پتا نہیں چلتا ٹھیک ہے اب بندہ مطلب کہ پانی سمجھ کر مٹی کا تیل ڈال دے گا کیا بات اللہ وہ ہے مٹی کا تو اس کو سوکھنا پڑے گا اس کو تمیز ہونی چاہیے کہ یہ مٹی کا تیل ہے یہ پانی ہے آگ بجانی ہے تو مٹی کا تیل ڈالنا ہے پانی نہیں ڈالنا پانی ڈالنا ہے مٹی کا تیل نہیں ڈالنا اگر تو وہ کلام کہ جو ان دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دے دنیا پیدا کر دے وہ مزید نفرتیں پیدا کرے کم از کم اس کلام سے فریقین کو بچنا چاہیے نہ لڑکی والے نہ لڑکے, لڑکے والے وہ بات کریں جو پانی کا کام کرے ملاب کا کام کرے محبت کا کام کرے ملانے کا کام کرے اور ہو بھی وہ شریعت متحرہ کے مطابق کلام انشاءاللہ اللہ اس سے وہ بھلائی سامنے آئے گی کہ یہ قریب ہوں گے ویسے ہی دونوں کے درمیان غلط فہمی اور دوریاں پیدا ہوئی ہیں ایسا کلام کیوں کرے کوئی بھی کہ جس سے یہ دوری میں فاصلہ دوری اور بڑھے فاصلہ اور بڑھے فاصلے قریب کریں کسی بزرگ نے کہا ہے نا کہ تو ملانے کے لیے آیا ہے جدا کرنے کے لیے نہیں آیا تو ہے تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدیب جی یہ میسج کے ذریعے سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی نیکیاں بتاتا ہے تو اس کو کیا جواب دینا چاہیے ریا کوٹ سے سوال کچھ نہیں دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کر اللہ اس کو اور نیکی کی توفیق عطا کرے یہ گمان کیوں کرے گا یہ جو بتا رہا ہے یا ریاکاری کر رہا ہے یا دکھاوا کر رہا ہے یا حبے جا کا مارا ہوا ہے اللہ ہی جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے اگر وہ نیکی بتاتا ہے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت دے اور ہمیں اس کی نیکیاں سن کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گمان درست کہ یہ ریا کر رہا ہے یہ تو بدگمانی ہے بد وہ کر رہا ہے نہیں کر بات کی باتیں بدگمانی کرنے کا گنا ملے گا بدگمانی حرام جاننے میں لے جانا والا کان ہے انا باد اسمج جی بہت سے گناہ بہت کئی ہے کئی گمان ایسے ہیں جو گناہ ہو ٹھیک ہے جی یہاں دوسرا سوال ہے میسج کے ذریعے کہ جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دور ہو جاتے ہیں ان سے بعض اوقات جو انداز اختیار کیا جاتا ہے یہ نفرت انگیز ہوتا ہے کیا فرمائیں گے آپ سب مو بات مو نفرت انگیز نہیں ہوتا میرا گمان ہے وہ دور ہونے والا جس انداز کی توقع رکھ رہا ہوتا ہے نا اس کی توقع کے مطابق شاید اسے انداز نہیں مل رہا ہوتا صحیح اور وہ پہلے سے اب دیکھیں مثال کے آنکھ میں پانی ہو نا تو شدید دھندلی نظر آتی ہے ٹھیک اور وہ پہلے سے دوری کا ایک آنکھ میں پانی آیا ہوا ہے کہ میں دور ہو گیا ہوں تو مجھے پوچھا نہیں یار یہ وہ ہے پھر جب وہ سامنے والا ملتا ہے نا تو وہ زیادہ اس سے بہت توقع رکھتا ہے کہ یہ اسے بڑی مطلب کہ وہ پر تپاک اور گرم جوشی ملنا چاہیے مگر وہ نہیں اس کی امیدوں کو پورا طور پر دیکھو یار وہ ہے ہی نہیں ایسا نہیں بات نہیں ہے تو پہلے ایسی بات ہو یا نہ ہو بات کی بات ہے لیکن میں تو اپنی تماشتہ میں سے یہ ارد کروں گا اس پر فتن دور میں جہاں اولاد کو ماں باپ کی نہیں پڑی ہوئی ہے اولاد کو امیر ماں باپ کو امیر سمجھاتے ہیں اپنی اولاد پہ شفقت کرو تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی یہ ممی نے سنو ماں باپ کو سمجھا رہے ہیں تو بڑوں کو بڑا حکیم انداز اختیار کرنا چاہیے بڑا مدب بیرانہ انداز اختیار کرنا چاہیے بڑا مشفقانہ انداز اختیار کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی اس سے آپ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت سے یہ اسلامی بھائی آپ کی طرف مائل ہوں گے آپ کی طرف آئیں گے آپ کے پاس بیٹھیں گے ان شاء اللہ پہلے جیسی بات رہتی کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے معاملات میں لوگ کہتے ہیں پہلے جیسی بات نہیں ہے پہلے رونا آتا تھا اب رونا نہیں آتا تھا پہلے سستا سودا مل جاتا تھا مہنگائی ہو گئی ہے پہلے یوں تھا اب یو ہو گیا پہلے کا موسم ایسا ہوتا تھا اب کا موسم ایسا اے کیوں؟ پہلے کو کیوں انسان ہے وہ ہم نے اسکول کے زمانے میں پڑھا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتا <laughs> ملتا ہے تب بھی سیٹ نہیں ہوتا نہیں ملتا تب بھی سیٹ نہیں ہوتا وہ انسان کی کمپنی تبھی یار نہیں ہوتا اب پہلے جیسی واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے سستی ملتی تھی اب وہ نہیں ملتی تو پہلے آدمی ستر روپے میں نوکری کرتا تھا اب ستر روپے تو رقشے والا بھی نہیں لیتا ہے ٹھیک ہے جی ایک اور سوال ہے حضور یہ بتائیے کہ جیسے محرم الحرام کے دن جو ہے وہ آنے والے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں آشکان فل مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں یہ بتائیے کہ آخر مدنی تربیت گاہ سے ملی ہوئی سمت پر ہی مدنی قافلے میں سفر کیوں کیا جائے جہاں جی جا رہا نیکی کی دعوت دینی ہے نا ٹھیک ہے ایک علاقے میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کے نیکی کی دعوت مچائیں گے مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے تنظیم نظم سے ہے ڈسپلین سے ہے اگر تنظیم کے تحت آپ کو کام کر رہے ہیں تو آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ کو اصول کے مطابق کرنا پڑے ٹھیک ہے اور اصول یہ ہے کہ مدی تربیت جا کے اور نگران کے دیے ہوئے روٹ کے مطابق وہ آپ کو جہاں کہہ رہے وہاں جائیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے نہیں ہمیں نیکی کی دعوت ہی دینی ہے تو مثال کے طور پر کہ کچھ تو جنہوں نے کہا کہ مدی تربیت کا مد نقاف لے یا نگران جو ہم کو جدول دے گا روٹ دے گا اس کے مطابق مطلب سفر کریں گے تو وہ تو پہنچ گئے جناب فلاں شہر کے مدینہ مسجد میں اور ایک علاقہ کہتا ہے کہ نہ یار نگران کچھ بھی نہیں ہم تو جانے جانا ہے نا وہ بھی پہنچ گیا فلاں شہر کی مدینہ مسجد میں تو پتہ چلا کہ ایک ہی مسجد کے اندر دو سو اسلام اچھا تھا کہ یہی تقسیم ہو جاتے تو ایک مسجد اور ایک علاقے کے بجائے سب پچیس تیس علاقوں میں منی کی دعوت عام ہو جاتی آخر اس ٹائم بھی اگر یہ سوچے کہ آخر ہمیں ہماری مرضی کی سمت کیوں نہیں دی جاتی ہماری مرضی کا علاقہ ہمیں کیوں نہیں بھیج رہے حرج کیا ہے وہاں بھیجنے میں بھیج دیں ہمیں آپ نے اپنی مرضی ضرور چلانی ہے بھائی مجلس مدنی قافلہ والے ہماری بات اگر مان لیں اس ایونٹ پر تو کیا ہرج کیا ہے اس میں پرابلم کیا ہے بھیج دیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق اور آپ کی پسند کے مطابق روٹ بھی ملے گا اور آپ کی پسند آپ کی مرضی کے مطابق ہی آپ کو مسجد ملے گی اور مدنی تربیت گاہ قافلہ مندس نے جو بھی روٹ بنایا ہے وہ مشاورتوں سے نگرانوں سے مشورہ کر کے بنایا ہے تو جو انہوں نے کہا تو اسی کے مطابق روٹ بھی مل گیا ہے اسی کے مسجد بھی ملی ہے مدنی تربیت گاہ یا مندش سے مدنی قافلہ نے اپنی مرضی سے روٹ بنایا نہ مسجد دے ہے جو بھی ملا مرضی کا ہی ملا ہے یہاں ایک سوال ہے جیسے پرانے کو اسلام بھی نیا ذمہ دار بنا ہے کچھ اسلامی ماحول سے کچھ دور ہو گئے ہیں اب اس حب کے تحت ان سے ملاقات کا سلسلہ ہے تو تھوڑا سا گلٹی محسوس کرتے ہیں ملاقات کرنے میں جانے والا بھی محسوس کرتا ہے چاہے ملاقوں کے کہیں جاؤں گا تو مجھے کوئی بات کہہ دے گا اتنے دنوں بعد آئے ہو اب اب یاد آئیے ہمارے دنوں بعد تو وہ آیا ہی نیا ماحول میں تو کیا کرے گا بھی دیکھو نا ایک ساس و بہت ہو نانا بنے کہ بہو ہی بات کہے گی کڑی لگے گی ساس ہی بات کہے گی کڑوی لگتی ہے آپس میں ساس بہو والا تو رشتہ نہ نہ یہ یہ تقریباً تقریباً یہ تے ہے نا ساس اور بہو کا تقریباً حکم ال کے حکم میں شاید آ جائے جو میں عرض کر رہا ہوں اور جو آپ کہیں گے کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہوتا ہوں میں تو آپ کی زبان سے اس کو سنا تو یہ جو چیز ہے نا یہ اس کو اس طرح لیا نہ جائے لیکن آپ بھی کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی ذمہ دار ہے بڑے دنوں بعد آئے ہو بڑے دنوں بعد بھاؤ کو برا نہیں لگتا یار اس کی بات بری نہیں لگی اس کی بات کو آپ نے محبت و شفقت میں لے لیا اور ایک ذمہ دار کر کہہ دیا تو آپ اس کی بات کو نفرت انگیز اور نفرت آمیز اور چگتا ہوا جملے کے طور پر لے رہے ہیں نہیں بولنا چاہیے چلو دیر صحیح آیا تو صحیح یہ بھی نہ تھا تو کیا کر لیتے تو نہیں بولنا چاہیے اور اگر واقعی تاخیر ہی ہوئی ہے تو کہنے میں کیا راج ہے آنا تو جلدی چاہیے تو آپ چلیں آپ تو بڑے ہیں. اسی کو مان پہ لے لیں دیر آئے درست آئے تو آپ کی مہربانی ہوگی تو یوں کر کے کتنے کو منانے گئے ہمارے بارے تو مشہور ہی یہ تھا جو گھر بلانا چاہتا ہے ناراض ہو جائے تو میرے بارے تو مشہور ہی ہو گیا جو گھر بلانا چاہے ناراض ہو جائے آپ کس سے بلاتے تھے ذمہ داران کو گھر پہ آپ بھی ناراض ہو جاتے تھے مجھے منانے آپ کہہ رہے ہیں جی جی مجھے دونوں چیزیں پوچھ رہا ہوں مجھے ایک بار جب میں نیا نیا مدنی ماحول میں آیا تھا تب بھی مجھے سیٹ کرنے یا منانے کے لیے ذمہ دار آئے تھے میں نیا نیا, نیا مدنی ماحول میں آیا تھا وہ بھی اسلامی بھائی نے ہی بڑی بدتمیزی کی تھی اور بہت بدتمیزی کی یعنی سڑک کے بیچ میں ایسا جھاڑا تھا کہ میں رو پڑا تھا oh. اور میں مطلب لٹرلی جیسے رونے oh. جیسا جا وہ بھولتا ہی نہیں ہے واقعہ نہ جگہ بھولتی ہے نہ موقع بھولتا ہے نہ غلطی اپنی اتنی نہیں تھی نہیں نہیں تھے بلا دیں مطلب با... اب دیکھیں نا یہ میرے ادھر جو ہے نا وہ نشان ہے ٹھیک ہے درد نہیں ہے لیکن نشان تو نظر آتا ہے نا باقاعدہ باقا دل میں بھی باتوں <laughs> کا درد نہیں ہوتا لیکن نشان آپ کے شعور میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے چہر یہ چیز ہوئی تھی تو جب بھی وہ یاد آپ دلائیں گے ہر بات تو چپکی بھی نہیں دیتی نا یہ یادیں لیکن جب آپ کہیں گے تو یاد تو آئے گی نا تو اس وقت میں ناراض ہو کر گھر چلا گیا تھا آئے تھے. وہ بالکل میرا خالی پہلا پہلا سال تھا میرا گاڑی آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے اور ہمارے وہ موبائل اختر اختر بھائی اختر بھائی وہ دونوں آئے تھے گھر پہ منائے انہوں نے شو بھی نہیں کرا تو آ کے چٹھی بجائی ہوگی کہاں چلو اٹھو لے کر آئے مٹھائی چائے پینے آئے تھے تو یہ نا کہ ہم تو مناتے خرچہ بھی کروا دیتے میں تو سوچ رہا ہوں کہ باپو نے آپ کو راضی کیسے کیا ہوگا باپو ماشاءاللہ اللہ لکمان سید باپو دعوت اسلامی کے اندر مدنی ماحول کے اندر ایک جس تھا ایک باپ کسی سی حیثیت ہوتی ہے ویسی باپو شریف کی الحمدللہ ایک ترکیب ہے اور بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے اور اپنائیت تو والا انداز ہے ان کا ایسا مزاج آپ نے چٹکی تو بجائی ہوگی چلو بھائی ایسا مزاج تو پہلے بھی نہیں تھا نا کہ ماریں گے آپ تو میں بدلا ان سے لوں گا جس نے غلطی کی تھی اس نے غلطی کی تھی نا یہ سہور تھا جس اس نے غلطی کی تھی یہ تو یہ تو جو آئے تھے تو اس سے بڑے تھے اللہ جسے کیا تھا وہ تھا تو سینئر لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دعوت اسلامی کو نہ سمجھا تھا نہ سیکھا تھا وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ دعوت اسلامی ہے کیا جو ہم کہہ سکتے ہیں اب ٹھیک ہے اس نے دعوت اسلامی کی شاید الف بھی نہیں سیکھی ہوگی مگر ذمہ دار بنا ہوا تھا اور پھر جس برے اور گندے انداز سے اس نے جھاڑا تھا جو بیزتی کی تھی اور دل آزاری کی تھی تو اس وقت تو میں اس کو توبہ اگر نہیں ہے تو توبہ وہ کرنی چاہیے تھی وہ یہ تو آئے تو انہوں نے تسکر ہی نہیں کیا کہ تم کو برا لگا تھا خراب لگا تھا کیا لگا تھا ان کو تو مجھے میرا گمان ہے آج تک انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اس کے لیے منانے آئے تھے سبحان میرا سری اسری اس بارے میں اس نے ذن ہے کہ انہیں پتا چلا ہوگا کہ بول کر چلا گیا کچھ اور یہ گھر آ گئے گھنٹے وہ پہلی بار آئے اور آخری بار اس میں ذمہ دار کے لیے حکمت کا مدنی پھول ہے نا کیا کہ اس طرح کا معاملہ بھی نہیں کرے کیا دا ہوا تھا دا؟ محبت پیار کوئی کام وام دے دے یہ وہ اور اسلامی بھائی جس کو برا لگا ہے نا اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کی بات کو اتنا پکڑ کے بیٹھ جائے کہ پھر وہ سب سے مطلب انتقام انتقاموں بدلے لیتا پھرے اور اپنا ہی خراب کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کر میرے منہ میں خاک جس کو ہم کہتے ہیں وہ پیسہ میں ناراض ہو کر بیٹھ جاتا اور میں دعوت استھا کا متنی مول چھوڑ دیتا تو میں ہوتا کہاں صحیح. سمجھانے والے سمجھائے آ کر چلے گئے وہ ماحول میں ہی ہوتے جس نے میرا خراب کیا تھا میرے ساتھ وہ ماحول میں ہی ہوتا مجھے خراب لگ گیا میں چلا جاتا نہ کرے تو میں خود کہاں ہوتا میں تو اپنا ہی نقصان کرتا نا تو جو ناراض ہوتے ہیں جن کو خراب لگ جاتا ہے اور وہ مدنی کام چھوڑ دیتے ہیں متنی تحریک چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بیسیکلی دیکھا تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا اتنا بڑا نیکی کا کام ثواب کا کام اصلاح امت کا کام خود اپنی اصلاح والا کام یہ سب کچھ چھوڑ چار کر صرف ایک اور نفس کے بہکاوے میں آ کر آپ مطلب اتنا عظیم خدمت سے ہاتھ دو دیں تو میرے لیے تو وہ دونوں محسن ہیں نا صحیح ماشاء اللہ مدینہ مدینہ, مدینہ کی ناظرین اس ہمارا کے بعد الحمدللہ آج تک مجھے کوئی منانے نہیں آیا اور میری رب سے دعا ہے دعا کریں کہ جب تک جیوں مجھے رب عاللہ مدنی کام کے لیے نیکی کے کام کے لیے قبول فرمائے آمید. اور مجھ پر کبھی ایسا کوئی وقت نہ آئے کہ مجھے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے لیے منانا پڑے اللہ مجھ پر اللہ کریم اپنے کرم سے ایسا وقت نہ لائے مجھے بس نیکی کی دعوت عام کرنے کے اللہ توفیق دے اور اخلاص کے ساتھ میں اس کے حبیب کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے قبول کر لیا جاؤں آشان. ایسا کیا نسخہ ہو کہ مطلب ہوتا ہے جب ساتھ کام کرتے ہیں بتا دیتے جی. اطاعت اور صبر میں ہمیشہ سے اسلام بھائی کو کہتا ہوں کہ دو مدنی پھول کو پکڑ کر رکھیں یہ دو پر ہیں آپ کے انشاءاللہ یہ دو پر جتنے بڑھیں گے نا آپ کی پرواز اتنی اوپر ہوگی اللہ ایک پر اطاعت کا ہے ایک پر صبر کا ہے کیا بات جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو مان رہے ہیں جو سمجھ میں نہیں آئے مانے بھی صبر بھی کریں اللہ اللہ جو مانی جا رہی ہے اس کو خوش تو ہو رہے ہیں جو نہیں مانی جا رہی اس پر اطاعت بھی کریں صبر بھی کریں ان یہ دو پر آپ لے لیں اور ان دو پروں پر اب چلے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ مدینہ کی طرف بڑے پیارے ذمہ داران کے لیے خاص طور پر مبلغین کی کی کے لیے کہ نہ ناراض ہوں اور اپنے آپ کو خود جو ہے مدنی میں قائم رہنے کے لیے محسن میں ناراض کی آپ کی حالت میں اللہ نہ کر اللہ نہ کر اللہ نہ کرے میرے منہ سے بیٹھے بیٹھے کچھ ایسے جملہ نکل جائے برائے رات نکل جائے اللہ نہ کرے اور آپ کو برا لگ جائے آپ کے اختیار میں نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے جب بے اختیار میرے منہ سے غلط جوہت نکل گئی تو, تو آپ کے اختیار میں یہ کب ہے کہ آپ اس کو برا بھی نہ لگائیں دل میں کچھ لگ جاتا, ہے جاتا, جاتا مگر اس پر آپ صبر کریں ہمت کریں हuum. روٹ کر نہ چلے جائیں ناراض کریں آپ اسے بات کر لیں بھائی عمران بھائی تم نے یہ بات کر دی مجھے بات بری لگی اچھا اب عمران کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آپ سے معافی مانگ لے گا صحیح توفیق نہ ملی آپ سے معافی مانگنے کی تب بھی آپ کو آپ عمران کے لیے دعوت استعمال کے ماحول میں تھے کب واہ کیا بات آپ جب عمران معافی نہ بھی مانگے نا تو اب یہ آپ اللہ سے دعا کر دیا اس کو توفیق دے گا اس کی بات سمجھ میں آ جائے کاش کے امیل سنت کی باتوں کو صحیح سمجھ پاتا لاہ اتنا میرے بارے میں دعا اور گمان کر کے آپ نکل جائیں کیا بات اپنا اپنا نقصان کرنے کی یعنی میں نے بگاڑا میں نے آپ کا میرا نقصان کرنے کی وجہ آپ نے نقصان کیا صحیح بات نہ میرا نقصان کریں نہ میرا کچھ بگاڑے نہ اپنا کچھ بگاڑے دعا, دعا کریں میرا بھی بھلا ہوگا کوئی کو بھی بھلا ہوگا بہت, ہو بہت, بہت, بہت, بہت استقامت پانے کے دو مدنی پھول ایسا مدنی پھول آپ نے دیا اللہ ہے اللہ اللہ کہ اللہ سبحانہ بارک کرم فرمائے اور یہ دل و دماغ میں اگر نقش کر لیا جائے احتاط اور صبر ان دونوں کو بندہ پر بنا لے تو بہت سارا برسوں کا تجربہ جی آپ کی یہ گفتگو سن کر بہت ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں اور بہت ساری صورتیں ذہن میں ہیں لیکن مطلب یہ کہ ہم اگلے مرحلے بھی ذہن میں آ رہے ہیں یہ کام ملا تو ان شاء میں احتیاط کروں گا اب اب تک صبر کر لیا گا اللہ ٹھیک ہے مت میں کسوڑے کی طرف بڑھتے ہیں جی اس کو شامل کرتے ہیں جی حضور سوال آپ نے کرنے گیارہ سوال ہیں بارہویں پر جواب ہے گاڑی چلا دیں अल्लाह अच्छा इन्होंने कुछ पूछा था मैं जवाब दे रहा था तश्वीश हो रही होगी अगला बोला गर्द नहीं ला देना सबक इंसान है वक्त पूछ तो लिया भाई हम के अंदर ही पूछा यार अच्छा अच्छा हम ये समझेंगे उस बात के साथ कनेक्टिविटी कहीं और जारी थी जी پوچھ تو لیا سر کا جواب دان اب ہر ہی اتوار کو انسان کی مدنی کسوٹی تھوڑی لے کر آ جائیں مرضی آپ کی یار میں ہر اتوار کو پہنچ جاؤں یہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے کوئی مقام اچھا مقام بھی نہیں انسان بھی نہیں جس شے کا آپ معلوم کر رہے ہیں وہ امبی ایک سے نکلے کا تو تعین کروایا تو ہے اب تعین یہ کرنا تھا کہ وہ شے انسان ہے یا وہ شے مقام ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزوں سوال سے یہ تو نکل گیا تو اب جو شے آپ معلوم کر رہے ہیں پوچھنا چاہ رہے مجھ سے وہ کسی اللہ کے نبی سے براہ نسبت رکھتی ہے براہ راست نہیں ہے اللہ کے نبی کی زبان پر اس شے کا نام آیا ہے ذکر ہوا ہے منصوب تو نہیں ہے منسوب نہیں ہے جسے اونٹنی ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو نہیں ممبر ہے محراب ہے مسجد نبی شریف کا سرکار سے نسبت آتے ممبر نبی کیلا محراب نبی کیلا نسبتوں کی بات کر رہا آپ کی کے ایک ایک نہیں نے کتنے سارے سوالوں کے جواب دیے قصبہ اٹھنے کا بھی گیا محراب کا بھی گیا ممبر کا بھی گیا مسجد شریف کا بھی جواب ہو گیا اللہ اکبر یہ سوال کون کرنے چاہیے ہمیں لیکن چلے ٹھیک ہے آگے جی آپ گھڑی چلواؤ گھڑی گھڑی چل کے بند ہو گئی ہوگی آ گئی اچھا اس شے کو کسی صحابی سے نسبت ہے لا لا لا براہ راست نسبت نہیں وہ شے اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے اس وقت دنیا میں محسوس مبصر ہے نام یار اتنا مشکل تو میں نے بھی سوال نہیں کیا دو سوال کر لوں گا جب میں آیا نہ میں ہم مدنی کسوٹی ہم اسلامی بھائیوں نہ کے لے کر ہیں دیکھا جا سکتا ہے ایک پیالہ ہے پیالے سے نبی کریم علیہ سلاد اسلام نے پانی نوش فرمایا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں پیالہ دیکھا جا سکتا ہے جیسے آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں پیالہ لیکن وہی پیالہ دیکھیں یہ نہیں مطلب دیکھا, دیکھا جا سکتا اس کو محسوس بھی کیا جا سکتا پہنچنا مشکل ہے بہت مشکلات مشکل نہیں بڑا آسان آسان ہے کتنے سوال ہوئے چھ ہو گئے نہیں پانچ پانچ گھڑی چل رہی کو کسی ایسے ولی سے نسبت حاصل ہے جو باقاعد حیات ہے بہت دور ہے ایک مشورہ دے دیں حاجی صاحب حاجی صاحب نسبتوں سے نکلنے ہیں آپ یہ جو نسبت پوچھ رہا نا آپ کو اس سے باہر آ جائیں نسبت نسبت بہت بڑی نسبت ہے نسبت ہے ایسا لگتا ہے نسبتوں میں چل چل کر سوالات میں لالا سن کر بھی گیارہ میں جواب آ جاتا ہے اللہ اللہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے صحیح ہے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر دور دراز کی کچھ نہ کچھ نسبت تو بھارت پائی جاتی ہے چیزوں میں وہ اس میں بھی پائی جاتی ہے وہ بات براہ راست نسبت کی ہوتی ہے ہاں وہی ہوتی آٹھ سے بھی نکل جاؤں سات بس کو اس سے اس کو اس سے ش بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھا نام بتا رہا میں فرشتہ یہ پوچھ رہے ہیں پوچھ رہا لا مقدس شے حرمین مین تیبین میں حرمین تیبین میں بھی وہاں بھی ہے حرمین مین تیبین میں بھی ہے نا میں بھی ہے بابل مدینہ میں یہاں بھی ہوگی یہاں پہ بھی ہوگی شاید اس میں یہ دوست والا تو حامد بھائی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنچا دو ٹھیک ہے نہیں میں نے کہیں نہیں پہنچایا گاہ یہاں پہ بھی مل جائے گی یہاں پہ بھی مل جاتی ہے نہیں میں داداگار تو گھر پہ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سوچ ہوگی کہ ہوگا دونوں ہو گیا ہوگا اس شے کا تعلق پڑھنے سے دو سوال کاؤنٹ ہوئے نا باب المدینہ اور ہرامین یہ دو سوال کاؤنٹ نہیں پڑھنے سے تعلق لا کتنے سوال ہو گئے آٹھ ہو گئے نو ہو گئے وہ ہے نا ہرامین سے تعلق اچھا اچھا ٹھیک ہے تعلق بھی ہے ٹھیک ہے تو بابل میں ہے وہ بھی تو تھا رام سے تو خاص تعلق ہے وہ ہے اپنی جگہ اخصل خاص جی ٹھیک مسلم شریف میں کافی ذکر خیر بھی ہے مسلم شریف نہیں کہ تعلق اب لے آؤ کھانے سے تعلق تو ہے کھانے سے تعلق ہے گیارہ سو بارویں جواب نسبت کی بات آئی تو چلتے چلتے پہنچ گئے نا کا تعلق کھانے سے کھانا سننا تھا جی سننا تھا میں نبی قریب فرمایا فرمایا فرمایا بھی ہے اور کھانے کا حکم بھی ہے ترغیب ہے ٹھیک ہے صحیح بات کتنے سوال گیارہ اب نام لینا ہے اچھا لکھے گا اچھا مجھے بھی نہیں پتا نا کی کس چیز پہ ہو رہی ہے یہ بھی نہیں کہ ایک بار نام لے نہیں جو ہمارے ذہن میں نا آپ نے اس کا نام بتانا اجوا نام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کمال کر دیا ایسا وہی بات ہے ہمارے پاس ایک مدنی ملسہ بھی ہے اجوا خجور سے متعلق آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اجوا خجور جو ہے وہ جنتی میو میں سے ایک میوا ہے مدینے پاک کی خجور ہے اور اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ ایک بار مدیہ پاک علیہ خراط السلام نے شاہ فرمایا جس کا مفہوم ہے جو کوئی سات اجوا کھجور کے دانے کھا لے اس دن اس پر جادو اثر نہیں کرے گا یہ بہت خاص کھجور ہے مدینہ پاک کے اور جب بھی مدین شریفات جاتے ہیں زائرین جاتے ہیں تو خبر رکن ضرور لاتے ہیں ماشاء اللہ اور اب تو اجوا کھجور کا جو علاج جو سن رہے ہیں ہم کہ اس کے بیج کے اندر بھی شفا ہے جو لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے بیج کو اگر پیس لیا جائے اس کے جتنے بھی بیج ہیں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 کیا نسبت پہنچا دیتی ہیں سرکار ہاں ایسے ہی مجھے نسبتوں سے نکلنے کا کہتے تھے آپ کا پروگرام ابھی براہ راست کر رہا ہے <tumpan> تو ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے ایک مشورہ تن کسی دوسرے شخص کے بارے میں معلومات کرنا چاہے اور وہ شخص ٹھیک نہیں ہے اخلاق کے بارے میں لینڈ دین کے بارے میں تو اس کو کیا بتانا چاہیے سچی بات بتا دینی چاہیے یا کیا اس کے حوالے سے یہی سوال پوچھنا تھا میں نے اگر آپ اس کے بارے میں کوئی پوچھ رہا ہے کہ میں مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں کہ فلاں آدمی ہے میں اس پر اس سے کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ نے سنا نہیں ہے آپ کا تجربہ ہے مجھ آپ یقین آپ کو پتا ہے کہ وہ سب پیسے کھا جاتا ہے ایک تو سنی سنی بات ہوتی ہے اگلا پیسے کھا جاتا ہے مگر آپ کو پتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں پیسے کھا جاتا ہے وہ کرپٹڈ آدمی ہے اور آپ کو پوچھ رہا ہے آپ سے کہ یار کیا کروں اسے پیسے دوں یا نہ دوں تو آپ اس کو سمجھا دیں گے اس کے متعلق یہ چیز ہے تو یہ بتانا اس کی سچ اس طرح کیبت نہیں ہے جس کو ہم حرام کہیں گے کیونکہ یہاں آپ دوسرے مسلمان کی خیر کر رہے ہیں اور اسے کسی شور و فتنے سے بچا رہے ہیں صحیح اگلی کال دیجیے جو سلسلہ چل اکثر دیکھتا ہوں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں پھر بھی جو بتاتے ہیں جو سناتے ہیں میں سنتا ہوں وہ آگے بھی لوگوں کو دوستوں کو کسی کو بتاتا ہوں مجھے دیش کا نہیں پتا کسی کا نہیں پتا قرآن کی پتا اگر میں بولوں میں میں نے سنا ہے ح کوئی چیز کا پتا نہیں اس میں گنا تو نہیں ہے دیکھیے اگر آپ کو ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے حدیث ہے اور وہ حدیث نہیں ہے آپ کہتے فرمان مصطفیٰ ہے اور فرمان مصطفیٰ وہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت تو نہیں ملے گی بلکہ حدیث پاک تو یہ سامنے ہونی چاہیے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے تو دین اور اسلام کی باتیں جب تک کہ ویریفیکیشن آپ کے پاس نہ ہو اتینٹیکیشن نہ ہو یعنی آپ اس معاملے میں کنفرم نہ ہو کہ یہ بات ایسی ہی ہے یہ کرنی نہیں چاہیے پھر کس کی بات پہنچا رہے ہیں آپ کس سے سنیے یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں البتہ معلومات مضبوط ہونی چاہیے پورا علم ہونا چاہیے اس کے بعد دین کی بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے مزید को. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھتا فرماتا ہے تو اس پر میں مدنی پھول چاہوں گا اس حدیث پاک کی برکتیں ہم کیسے لوٹ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ دین کی سمجھتا فرماتا اللہ تعالیٰ جس بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اللہ یہ بھی وہ حدیث پاک اے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہی کا ہی میں خلاصہ کر رہا ہوں تو شرح صدر جس کو کہتے ہم. ہیں آمد. وہ کھول دیتا ہے تو ایک آپ کے سوال پر میرے پاس ایک روایت موجود ہے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں اللہ, کہ وہیبلہ آ... صل صل صلاح صل علی علیکم صل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تادار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کریمہ میں بیان کرتا ہوں تو صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی اس کھولنے سے کیا مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے کشادہ فرماتا اس کا سینہ تو ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو مومین کے دل میں ڈالا جاتا ہے جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے محمد. عرض کی گئی کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے اس ہاں اس کی تین علامت ہیں نمبر ایک آخرت کی طرف رغبت نمبر دو دنیا سے نفرت اور تیسرا موت سے پہلے اس کی تیاری تو یہ سینا دن کھولنا جو ہے یہ ہے ہم تو وہ آئے تھے ہے نا کہ اور جیسے اللہ اور جس سے اللہ راہ دکھانا اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ آئے تھے کریم اس کے تحت یہ سیرات الجین میں جو لکھا وہ میں نے بیان کیا مرحبا یہاں سب ایک اور سوال ہے پورے نام جی کے جی نام پر ایک اور کام بھی ہوتا ہے اس کو بھی اگر ڈیفائن کر لیا جائے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ چوری کرتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں یا کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں اور اس سے پیسہ ارن کرتے ہیں وہ پیسہ ارن کرنے کے بعد وہ پیسہ حاصل کرنے کے بعد وہ غریبوں کے جو ہے وہ اس کے اوپر سرف کر دیتے ہیں غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں غریبوں پر لگا دیتے ہیں یہ کام بھی وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کیا فرمائیں گے آپ دیکھیں جو کام وہ, نیک وہ جو جو کام کر رہے ہیں اگر وہ مالی کی کیونکہ بعض صورتیں ایسی جیسے وہ مال کے وہ مالک ہوتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جس کا وہ ملک ان کے ملک میں نہیں آتا تو ایسا وہ جو کچھ کر رہا اس کو وہ مال کا مالک ہی نہیں تھا تو اس کو کہاں سے ملے وہ تو جس کا مال تھا اس کو واپس کرنا ضروری تھا تو چوری رکیتی کر کے اس طرح کے کام کرنے کی اتنا شریعت اجازت دیتی نہیں ہے نہ چوری رکیتی کی اجازت دیتی ہے نہ اس کام کے لیے چوری ڈکیتی کرنے کی اجازت ملتی ہے وہ تو یہ کہ اس سے کام کرتے تھے کہ لوگ انہیں نیک سمجھے ساؤکار سمجھے بھائی یہ تو ہم نے بڑی دور کی مثال دے دی, دی لوگ چوری رکیتی کو تو بورا کہتے ہیں یہاں تو لوگ گانا گاتے ہیں یہ کہہ کر کہ گانا گاؤں گا فنکشن کروں گا اور فنکشن کرنے کے بعد جو آمدنی آئے گی اس سے میں لوگوں کے لیے بھلائی اور نیکی کے کام کروں گا تو چیریٹی یہ بھی کون سا جائز ہے ناجائز ہے سیونگ اکاؤنٹ اس کی آمدنی اس کی درست نہیں ہے وہ تو جتنا پیسہ اس نے لوگوں سے لیا ہے اس کو واپس کرے تو یہ تو سوال مجھے کیا گیا تھا تو میں نے کہا تو میں نے یہ مثال دی تھی کہ چوری اور ڈکیتی کر کے کوئی لوگوں کی مدد کرنے کی جا تھوڑی ملی جائے گی اس میں کانسپٹ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو نکالنا نہیں ہے پیسہ تو ہم اس طریقے سے نکلوا جا جانا غریبوں میں تقسیم کریں یہ کانسیپٹ کیسا یہ کوئی نہیں ہے مطلب کہ آپ جس چیز کے مکلف نہیں کیوں کہ آپ اپنے اعمال کی حفاظت کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کا منع کیا وہ نہ کریں اچھا یہ تو بڑی واضح سی بات ہے جو سود لے لیا وہ سود کی رقم جو زائد آئی یعنی اصل سے وہ مسجد کے مدرسے یا مدرسے کے بات روم میں لگا دیں گے بلائی کے نام پر نہیں لگا سکتے ہیں آدمی آدمی نیکی کے اللہ اس کے دعائیں پڑھ کے باتھ روم میں جاتا ہے کتنے سنت اور ردا پر وہ عمل کرتا ہے اور تہارت حاصل کر کے وہ وضو کر کے نماز کے پڑھتا ہے تو ایسی جگہ تھوڑی جہاں سود کا پیسہ لگا دیا جائے وہ ہے ہی نہیں اس کے پیسے ہی نہیں ہیں خالی خالی وہ was... بغیر ثواب کے نیت سے لگا دوں گا یہ اس طرح یہ اس کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جذبہ بھی درست نہیں ہے کر لیتے ہیں نے تو دے نہیں سکتے چلو یوں لگا دیتے ہیں یوں آ جائیے جو وہ لوگ جن کو یہ خاندان کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بیوہ ہے یا کوئی بچے یتیم ہے تو ان کے نام پر ہم کچھ ایسا مال اللہ پاک ہے پاک مال قبول فرنا حرام مال کی نحصت یہ ہے یہ تو نحستے ہیں ان میں سے ایک نحصت یہ ہے حرام مال کی کہ خرچ کرے گا تو برکت نہیں صدقہ کرے گا تو قبول نہیں چھوڑ کر مرے گا تو عذاب قبر کا سبب ہے کوئی بھلائی نہیں اس مال کے اندر ٹھیک ہاتھ لگانا ہی نہیں چاہیے سوگنا بھی نہیں چاہیے بعض لوگ جو بہت ہی کم تعداد میں اگر چاہوں لیکن یہ جملہ سننے کو ملا ہے کانوں میں آیا ہے کہ نماز کا وقت ہوا کسی اسلامیہ نے کہا ان سے کہ آئیے نماز کے لیے چلتے ہیں تو بھائی ہم رسک حلال کما رہے یہ بھی عبادت ہے بالکل یہ حلال کمانا تو جی رسکے حلال کمانا اگر اچھی نیتوں کے ساتھ کماتا ہے تو عبادت ہے اگر رسق حلال کماتا ہے اور تفاخر کی نیت سے کماتا ہے تو پھر اس کی تو مذمت کی جائے گی ٹھیک ہے نیت کا ضرور یا دخل ہے اور اگر اس کے حلال کم آتا ہے اور اچھی نیتوں سے کم آتا ہے ان اس کو فواب ملے گا مگر اس کے چکر میں اس کو نماز چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ملے گی وہ, وہ ایک اپنا فریضہ ہے جو انجام دے رہا ہے اور نماز تو فرض ہے وہ تو پڑھنی پڑنی ہے چاہے تم کاروبار کرو نہیں کرو بے روزگار ہو جو بھی ہو نماز تو فرض ہے, پڑھنی پڑنی ہے پڑھنی. مدینہ مدینہ صحیح. آ, اگلی سیگمنٹ میں بڑھتے ہیں مدنی چلے ناظرین بھی دیکھیے ہم بھی دیکھتے ہیں سکرین پر نگانے شولہ بھی دیکھیں گے ان شاء اللہ میں بھی دیکھوں اور بتائیں گے جی اچھا یہ تو جی لگایا بیچ ادھر لفظ بتانا آپ کو کون سا ہے تین لفظ ہے اور چار لفظ بتانے اور چار کی گنجائش جِم سے گیا تو پہلے کیا آئے گا یہ تو آپ بتائیں گے نا چلو ایک بتانے والا کیا بات ہے سر آج کل آپ کا موبائل بھی سلو سلو ہی جا رہا جی نہ تو وہ نہیں بےچارے بتا پاتے ہیں نا ہم یا بتا پاتے ہوں گے تو پھر ہم دیکھ نہیں پاتے ہوں گے اللہ جی بتائیے جی گھڑی لگائیں بھائی ہاں گھڑی لگائیں آپ کا ٹائم ہوتا ہے اب شروع جی جین ہاں جی ف ہے بھی اس میں یہ الف تو نہیں ہے جی الف نہیں ہے جی اگلا اگلا ہر سوچیں اللہ جی دکھائے الف نہیں ہم کر رہے ہیں نا اچھا ایک غلطی ہوگی دکھائیں جی اسکرین پر دوبارہ مدری نام آدمی جس پہ ملدہ ہو نا اسے اس زیرو ہی لگانا ہوتا ہے اللہ اللہ جی ہاں ہاں ہاں ہاں تو نہیں ہے نہیں نہیں نہیں پتہ کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ پہنچ گئے اس کا پہنچ گئے ایسا فیل ہو رہا ہے کو لگے نہ لگے وہ پہنچ جائیں گے ابھی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ تو یوں لگ رہا ہے نا پہنچ گئے میرے مجھے بھی رہا ہے ابھی یہ بتائیں گے کیا ہے اے یہ اے چلے دو غلطیاں تو ہو گئی راہ جی را رے رے لاہ رے تو نہیں ہے رے بھی نہیں ہے رے بھی نہیں ہے رے, نہیں ہے رے, نہیں ہے رے کی حکومت کے لالچ میں دیدیوں نے بہت کچھ کیا تھا ابن سات ابن سات, ابن سات کیا یار یہ بھی تاریخ ہے رے کی حکومت تو کیا ملی ظلم و جفا کی تجھے جلد سزا ملی اللہ تو نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستا تم خود اجڑ گئے تمہیں ایسی سزا ملی یہ بھی ایک ایسے موضوع سے تھوڑا ہٹ گیا یہ بھی خفیہ تدبیر اللہ کی کہ جس کے باپ کو جس کے والد کو دیکھ کر آقا فرمائے کہ تیر چلا میرے ماں باپ تشپور کیا بات ہے اس کا بیٹا تلوار لو کا نواز رسول کو شہید کر رہا اللہ کی خفیہ تدبیر اللہ کی پناہ کیا لگاؤں اب کوئی آپ میں سے کوئی ایک میرے ساتھ مل جائے اور ایک ہی جی ساتھ ہیں آپ کے چلیں ہم سے مدد لے لیں اس میں آتا ہے اردو کے بھی رف علت نکالے کچھ نکالے روف علت ہے اردو کے علی باؤ یاد علیف یا یاد ہی نہیں ہے علیف باؤ علیف تو علیف یہ علیف باؤ چلو یہ پوچھ لیتے یہ ہے اللہ اللہ اکبر جی یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں الف بھی نہیں اچھا چاروں کے چاروں شروع میں غلط ہو گئے اب کوئی چانس نہیں ہے غلطی کا اصل میں آپ جس پہلو کو نظر انداز کر رہے ہیں نا مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ پہلو وہ وہ دلوانے ہو گیا ایسے میں اسکیپ کیا ہے نا ایسے ہی لگ رہا ہے یہاں پہ اکبر بھائی جو سوچ تھی وہ درست ثابت ہو درست ثابت ایسی بھی کہ آپ کا دھیان نہیں جائے گا یہاں پہ میرا یہاں دھیان نہیں جائے گا اکبر اکبر ہے ساتھ رہتے ہیں وہ شاید زیادہ پہچانتے ہوں گے تو اس کو لانے نہیں چاہیے اسی چیز کا دھیان نہیں رہے گا اکبر کو سوچنا چاہیے تھا یار خالی خالی عمران کو آزمائش میں ڈالنے کا کیا فائدہ جی بتائیے جی اچھا سلسلے میں آپ کی زبان سے لفظ ادا ہوا ہے جی سلسلے میں آپ کی زبان سے لفظ ادا ہوا ہے اچھا بلکہ, بلکہ شاید انتظار سلمان انتظار بھائی, بھائی کی اور میری زبان سے بھی شاید ادا ہوا ہے شاید نہیں میری زبان سے تو یقیناً ادا ہوا ہے کنفرم بڑے انتظار کے بعد جی اللہ اکبر بولے جی گھڑی لگائے جی یہ تو جین دے کے آپ کو جو ہے نا آدھا تو پہنچا ہی دیا وہاں پہ جی کو پتا ہے نا کو لگتا ہے موبائل فون کہاں آپ کا موبائل فون تو آن کریں نہیں موبائل فون آن ہے اس کے بعد نمبر ہے ضروری ہے اس میں بھی شامل ہے چلو نام میں بتا دیتا میں نام بتا دیتا ہوں کیا بات ہم کو وسیم بھائی نے میسج کیا اجوا منصور بھائی ہمارے ابو دابی کے انہوں نے میسج کیا اجوا واہ دلو آپ دلو کیوں دلو نہیں دلو جا رہے تھے اجوا کی طرف مدینہ مدینہ اکثر کسی کے اس نے زندگی بھی تو علاج رہتی نہیں رہتی ٹھیک ہے جی مزید کال کچھ شامل کچھ کر لیتے ہیں وقت ہے ہمارے پاس سبحان اللہ اجوا ہی ہے جی خجور اللہ مدین شریف میں کھانا نصیب حس فرمائے جی ایک کال فیصلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ یہ بڑا عام ہوتا چلا ہے کہ لوگ جو ہے یہ واٹس اپ اور فیس بک وغیرہ پر جو دل میں آتا ہے بس اس کو حدیث پاک فرمان مصطفی فرمان خدا کر کے جو ہے وہ فارورڈ کرتے رہتے ہیں پھر جب انہیں اسلامک بھائیوں سے کہا جائے کہ بھائی آپ یہ کیوں کرتے وہ اس کا کچھ ریفرنس نہیں ہے تو وہ کہتا رہے ہم نے فلا سے سنا فلا سے سنا جب ڈیپ میں بات پتا چلتی ہے تو وہ کہیں سے سنا نہیں ہوتا ہے بس دوستوں کے بیچ میں کہیں سے پتا چل جاتا ہے اور اسے بس شیئر کر دیتے تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچائے میں نے عرض کیا نا کہ یہ بس معلومات کی کمی ہے اور ہم ان چیزوں کو فاورڈ کریں ہی میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے سے ارض کر دوں ماشاءاللہ اللہ ہمارے بہت سارے ٹیکسٹ میسیجز نیکی کتاب پر مبنی تیریری پیغامہ تیریری مدنی گلدستے سوری مدنی گلدستے سعودی مدنی گلدستے یعنی سمجھے کہ ویڈیو میسیجز آڈیو میسجز ان ریٹرن میسجز الحمد ہمارے بہت سارے ہوتے ہیں فیس بک پر بھی ہوتے ہیں واٹس ایپ پر بھی ہوتے ہیں ای میلس پر بھی ہوتے ہیں اور ماہنامہ فیدان مدینہ میں بھی ماشاء اتنے سارے مدنی پور لکھے ہوئے ہوتے ہیں اب وہ لیں ہم کریں اللہ کی رحمت ہے مدینہ مدینہ کریں یا ہمارا کیوں تانگ چانگ کر کے اپنے وہ عقائد اور عامل کو ہم داؤ پہ لگایا ہیں دکھائیے جی پر نگرانی شرا کو دکھایا جائے گا ان جملے دکھائے جائیں گے اور انہیں نگرانی شورا کو مکمل کرنا ہوگا اور ایک لفظ کے ساتھ ان سب کو مکمل کرنا ہوگا ایک سے کریں دو سے کریں جیسے بھی کریں تو ہم دکھا رہے اسکرین پر جی سب خالی جگہ ہیں اور ان میں ایک ہی لفظ لگے گا مکمل زیادہ میٹھا مدینہ صورت سے زیادہ گرم مسکن کے پاس جی ایک ہی لفظ है? لگانا ہے جی لفظ ایک ہی لگانا ہے ہر جگہ پر ایک ہی لفظ سب میں یہ ضروری ہے جو آپ چاہو وہ لگاؤ مرضی کا لگائیں ایک ہی لگائیں لیکن سب میں لگا دیں ٹھیک ہے سب میں ایک ہی لگے وہ لفظ ایک ہی آئے گا سب میں ساری کاری جگہوں میں جیسے ہم پانچوں کے نام میں تاری آتا ہے نا تو یہاں پہ ایک ہی لفظ ہی لفظ آئے گا سب جگہوں ویسے میں نے یہی کہا تھا کہ شہر سے میٹھا ہے میں کہیں گانوشرا کہیں گے مرینا کہتا ہے کہ نہیں ہے تو پھر ہٹا دے دوسری کو بھی لے کر آئے شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ باپا نے فرما دیا میں آپ کی مانوں کہ باپا کی مانو تو آپ نے کہا ایک ہی اوپر تو مدینہ لگتا ہے اب نیچے آپ کی مرضی جو لگا دو میں نہیں باقی جگہ پر پہ مدعا باقی جگہوں پہ آپ الگ الگ کیسے لگا آپ نے جب سیگمنٹ ڈی کی بنایا ہے تو نہیں ہم ہمارے پاس اختیار تو یہ بس ہم نے کہا ابھی بیٹے بڑے اختیار لے رہی ہے اختیار ملتا بھی مدع مشورے میں یار آپ ایسے تو نہیں اختیار لے لیں آپ نے ونچ کے نارے انہوں نے کیا کہا ایک لفظ ہے جو سب میں لگے گا انہوں نے جو وہ عبارت لا کر رکھی ہیں کہ جس میں ایک ہی لفظ سب میں لگ رہا ہے ہاں اور میرے نزدیک پہلے, لگ... پہلے میں مدینہ لگ رہا ہے مدینے کے علاوہ تو میں کیا لگاؤں گا واللہ عالم والا... کو حدیث میں ہو تو ڈیفینیٹلی وہی لگنا چاہیے مدینہ لگے گا اب مدینہ اس کے نیچے ہر جگہ پر لگے یہ ضروری نہیں لگتا سب سے زیادہ ذائقے کی بات ہے نا یہ شہر مدینہ تو ہر چیز سے زیادہ مٹھائی ہے نا جی اگر شہد سے بھی کوئی میٹھے کا اگر پیارا کریں تو وہ تو یقیناً وہی ہے لیکن یہاں پر مراد مٹھاس ہے اس کا ذائقہ ذائقے کی بات ہو رہی ہے شہر سے میٹھی کوئی چیز ہے اگر اگر ہوگی تو مدینہ اس سے میٹھا ہی ہمارے نزدیک فل اسکرین پہ کر دیں ذرا سورت دیکھ لیں نہیں یار یہ پہلے میں پہلے ہٹا دو چلے آپ بکیا چار میں آ جائیں چھوڑے وہ تو بکیا چار میں لگے گا جی سورج سے زیادہ گرم ہے مسکین کے پاس ہوتا ہے بادشاہ کو چاہیے جو کھائے گا مر جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر سلمان بھائی آپ لے بھی جی کر ہیں جی نہیں اکبر بھائی لے کر آئے آپ لوگ یار یہ کیسے کریں گے اس کو کیسے کریں گے ابھی جب جواب لکھا ہوا آئے گا تو پتہ چل جائے گا چلو مدنی کے ناظرین منصور بھائی وسنگ <laughs> بھائی اب ادھر بھی آ جائیں کیا کرنا ہے وجود سے تعلق نہیں ہے جی اکبر میں فرما رہے ہیں ادم سے تعلق ہے وجود سے تعلق نہیں ہے عدم سے تعلق ہے وجود و آدمت کدم پہلے میں بھی نا نگرانی شور اچھا جی صحیح نہیں ہوگی ہو. نگرانی کی بات تو جدا گانا کے طور پہ صحیح जी. जी حضور, جی حضور لگائے جی شہر سے زیادہ میٹھا تو مدینہ ہو گیا نا جی آگے چلیں گے سے زیادہ گرم دیش ہے مسکین کے پاس اللہ لفظ ایک ہی ہے اچھا آپ کچھ بولنے کچھ نہیں بولیں گے نا تو ہمارا سیگمنٹ آگے جاتا جائے گا آگے جاتا جائے گا خامو خامے کیسے بولیں گے آدم آگا تو بولیں گے نظور نہیں دیکھیں خام و کی تو بات نہیں ہے نہیں مسلم میں نے بھی صحیح کہا ہے لیکن آنے ہیں ہے پھر حکیم لا یا خود حکمت ہے جی ابھی اب جواب آئے گا تو پھر میری بھی حکمت سمجھ میں آ جائے گی آپ ٹھیک جی حضور بتایا جی آپ بھی حکیم ہیں میں بتا دوں جی آپ بتا رہے آپ کو پتا مجھے پتا نہیں ہے مگر ابھی بیٹھے بیٹھے سوچا ہے سوچا ہے آپ نے آپ کا مقابلہ نہیں آپ ہمارے ساتھ نوشن بلا مقابلہ چلے مدنی چینل کے ناظرین اتنی دیر جو آپ درود پاک وغیرہ پسند رہے ہیں جب تک نہیں ذہن میں نہیں آ رہا تھوڑا یہ سلو ہے سلسلہ بھی ہاں نہیں آ رہا ذہن میں چلے مسلمان بھائی میں بتا دوں جائے گا جب آپ ہے محسن بھائی کو بتانے تھا کیا آ ہے جی آپ آپ نہیں سلمان بھائی صرف نہیں کو درست مانیں گے صرف نہیں کو درست مانیں گے تو کچھ نہیں آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا ایک لفظ کچھ نہیں سوہان لگائے جی ونڈو میں دکھائے لیکن اوپر نہیں لگانا فل نہیں دکھائے بھیا اوپر نہیں لگانا شہر سے زیادہ ہو میٹھا مدینہ ہے سوہان اللہ تو خیر کے صحبت میں چاہیے اللہ حکمت سے زیادہ درست مار جی ایک لفظ ہے سورج سے زیادہ گرم نہیں یہ مجھے ان سے سب مجھے کچھ نہیں پر بھی اختلاف ہے کیسے ہو سکتا ہے بادشاہ کو کچھ نہیں چاہیے یہ کہ میں تو کہنے والا ہوں سے بات نہیں آپ لگائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں جی آئے تو ریوایت آئے گا جس پر کلام نہیں کیا جا سکتا کسی کی بات اٹھا کے لے کر گئے میرا اس سے اختلاف ہے سبحان اللہ ہاں اللہ نہ کرے مطلب میں نہ سے اختلاف کر سکتا ہوں مدد ہے ہی نہیں ہے تو ہمارے تو بنتا ہی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں بارہ دوبارہ دے گا تو مان لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی شے سے زیادہ میٹھا مدینہ سورج سے زیادہ گرم غصہ ہے مسکن کے پاس ہوتا ہے صبر بادشاہ کو کیا چاہیے فقر اور جو کھائے گا مر جائے گا زہر ہے سیدھا زہر کھا کے بچے گا ٹھیک ہے جی مدن آپ کے مطلب بات نہیں کچھ ہی نہیں جی ایسے بادشاہ بادشاہ بادشاہ جتنا حاجت مند ہے اتنا حاجت مند تو فقیر فکیر مسکن بھی نہیں ہوتا اللہ اکبر فرمایا مدن کے آپ نے دیکھا ہے اپنے سجیشن اپنے آراز سے ہمیں جو ہے وہ کیا ہوا ختم فیل ہو گیا ہوں ختم بھی کریں گے نہیں آپ جیت گئے جی ہم فیل ہو گیا جی بارہ وہ چیز آتے نا جو مطلب کہ ایک انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے اپنے جیسے لاسٹ ٹائم آپ نے بلیاں دکھائی تھیں ہم نے کہا تھا کوئی جو جائیں وہیں سے دیکھ رہی ہے آپ نے مانا ہی نہیں تھا بعد میں کسی کا فون آیا آپ تو باہر والے کے مان لیتے ہو نا نہیں ہم آپ کی ماننے جیسی آپ نہیں تو ہے تو آپ یہاں کچھ اور لگا دو میں نے کہا منایا گیا لیکن پہلے آنا چاہیے ووٹ ہمارے لیے یہ تو بیچ میں نہیں آیا گاؤں آپ جو مجھے الٹا فیصلہ گھرتی ہو نا یہ میرے کو ناظرین سے بچاتے ہیں جی وہ اکبر بھائی ہے جی این کا نام لوگ کا نام لوگ جی آپ نے سلسلہ دیکھا آج کا ہمیں نوازتے رہیے بتاتے رہیے اور دعا ہے کیا ہے نہ اس کے بارے میں مجھے بتا دے رہیے گا اچھا آپ آپ کو بتائیں لیکن ہمیں نہیں بتایا ہمیں معاف رکھے ہمیں نہیں بتائیں گے یہ باہر ملیں گے میں بھی ملوں گا آپ کے نہ کہنے اتنا بتا رہے ہیں آپ کہیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا گے آپ یقین میں کو ہم کل تک بھگتا ہے اللہ رحمت فرمائے مطلب میں تو یہ سمجھ کہ شہد سے زیادہ میٹھا کچھ بھی نہیں ہے یہ سمجھ میں کیسے آیا کو میں بلیوں کو بتا تھا ہماری جمسید مددی مولے میں آئے ہم یہی کہہ رہے ہیں شہد سے بھی میٹھا سرکار کا منینا تو پھر شہر سے میٹھا کیسے کچھ نہیں ہو سکتا یار آپ فرما رہے حق فرما رہے اچھا پھر دوسری میں کا ٹھیک ہے جنت کی نہر کیا ہے چھ سے زیادہ میٹھا پانی لاہو لاہو یہ تو حدیث سے ثابت ہے آپ کیسے کہتے ہیں شہ سے کچھ چیز میٹھی نہیں ہے تو روایت تو ثابت ہے شہ سے زیادہ اس کا پانی شہ سے زیادہ میٹھا بر سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے تو شہ سے زیادہ میٹھا کیوں نہیں ہو سکتا کچھ شہ سے میٹھا تو مدینہ تو مدینہ ہے نا شہزادہ میٹھا تو میرا پیر ہے میرا پیر شہر زیادہ میٹھا ہے کیا بات یہ تو ہمارا عقیدتوں کا مرکز نہیں ہے ساری چیزیں شہد تو پھر بھی خراب ہو جاتا ہے اللہ شہد تو پھر بھی نکلی ہوتا ہے یار پیر کا بھی نکلی ہوتا ہے کیا بات کیا جو नहीं اصل नहीं شہد ہے وہ شہد ہے کیونکہ اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی ہے ٹھیک ہے اس کی تعریف کا تو بنا ہی نہیں ہے شہد کا لیکن ہماری وہ ہے نا ہم عشق بندے ہیں کیوں بات نہیں چینل کے ناظرین کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ لبیک سلسلہ ویسے تو نئے عنوان پر ہی ہوگا لیکن شروع یہیں سے ہوگا کیونکہ جو سوالات قائم ہوئے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوں گے بہت ضروری ہیں انشاءاللہ شاء نہیں تو آپ یہ چیزیں مطلب ہے اس میں تو اختلاف کی گنجائش تو ہے نا میں نے کیا کہا کہ آپ خدا ہم مطلب شریعت کا حکم ہوگا سے کون اختلاف کرے گا اللہ لیکن یہ کسی کی سوچ ہے جو اس نے یہ بھی سوشل میڈیا یہ جی ہے. ہے. سوشل میڈیا پہ کسی نے ڈال دی ہم یہاں لے آئے تو ہم, ہمارے ہاتھ میں کہ ہم کیا ڈالیں کیا نہ ڈالیں کچھ نہیں تو اس پر تو میں تو کچھ بھی نہیں ہے <laughs> ولہ واللہ ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں اور <laughs> آب آب آپ تھوڑا آپ آپ نہیں بول رہا نہیں نہیں میں پریشر کی بات نہیں ماشاء اللہ اللہ تبارک بطالیہ آپ اللہ تبارک کا فضل اسان ہے اور اس بات پہ رب تبارک کا بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالیہ نے ہمیں شخص تریقت رسنت جیسی نعمت سے نوازا ہے اور ان کے صدقے آپ جیسی ایک عظیم ہستی کا بھی ہمیں جو ہے وہ سایہ طا فرمایا ہے کہ ہماری غلطیوں پر ہماری صلاح فرماتے ہیں ہماری طبیعت فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو جس کو کوئی بتانے والا نہ ہو جس کو اس کی کا کوئی احساس دلانے والا نہ ہو میرے نزدیک اس کی, اس کی جو حیثیت ہے وہ شاید یتیم سے بھی کمتر ہے کہ یتیم پر بھی لوگ جو ہے وہ ترس کھا لیتے ہیں لیکن یہ شخص ایسا بن چکا ہے کہ اس میں اگر کوئی بد اخلاقی ہے یا اس کے اندر کوئی بری بات ہے یا اس کے اندر کوئی ہے لوگ اس کو ٹھیک ہے اس کو اس کی حال پر چھوڑ دو الحمد للہ اللہ پاک کا احسان ہے آپ بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں اور سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ بتاتے رہیں گے تو ہم اللہ کی رحمت سے آگے بڑھتے رہیں گے اور ہٹ دھرمی والی تو بات ہی نہیں ہے جی جو بات سمجھنے والی ہے واضح طور پر دوں جب بھی سلسلہ اگر مجھے کہیں بھی کسی بھی سلسلے میں کہیں بھی یا ذاتی طور پر بھی پرسنلی دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو جہاں غلطی پائیں وہاں براہ کرم اسلح فرمائیں اور جب بندے کی اصلاح ہوتی ہے نا تو اس اچھا ہی لاتا ہی ہے یعنی اصلاح ہونا سمجھے کسی داغ کا دور ہونا ہے سبحان اللہ جب, جب آپ کسی جب کسی کے داغ کو دھوئیں گے نا تو وہ شے اس چیز کو اور خوبصورت بنا دیتی ہے سبحان اللہ, اللہ ہم سب وہ اسلح قبول کرنے والا بنا ٹھیک ہے ہاں کول جی جی جی جی ایسی کوئی آئی نہیں ہے آئی ہوگی تو وہ تو وہ کول جلانے والے کہاں جلائیں گے ابھی جی وہ جی ہے تو بھی چلائیں جی بھی جی اب اتنی جلدی ہے تو رکھ لیں اگلے ہفتے دے دیجیے آپ دے دیجیے گھر وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ محمد ظہور اختاری صرف کر رہا ہوں نگران شرا نے ماشاءاللہ اللہ جوابات ارشا فرمایا وہ بالکل صحیح جواب ارشا فرمائے اور سمجھ میں آنے والے ہیں اور جو نہیں والا تھا وہ واقعی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا تو ہماری طرف سے بھی یہی ہے نگرانی شرا کی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بھائی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں گے